الحمد اللہ آج اکیس اور بایس. زیارا چودہ سو چونتیس ہجری کی درمیانی رات اٹھائیس سپتمبر دو ہزار تیرہ اور ہفتے کا دن ہے ذوال چودہ سو چونتیس ہجری آمد ہے اسی لیے آج کی ہماری یہ ایکسکلوسو نشست اسلام کے پانچ بنیادی اراکان میں سے اس اہم ترین رکن سے متعلق ہے کہ جس کی تمنا ہر مسلمان کے دل میں پوری زندگی رہتی ہے بلکہ وہ پوری زندگی مال جوڑ جوڑ کر یہ کوشش کرتا ہے کہ میں ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جاؤں جو اسلام کا وہ اہم ترین رکن پورا کریں اور وہ اہم ترین رکن ہے مسلمانوں کی انٹرنیشنل گیدرنگ حج مسلمانوں کا بین الاقوامی سالانہ اجتماع یہ تبلیغی جماعت کا سالانہ اجتماع نہیں یہ دعوت اسلامی کا سلانہ اجتماع نہیں یہ جماعت العواع کا سلانہ اجتماع نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا سالانہ اجتماع ہے اینول مسلمانوں کی گیدرنگ ہے انٹرنیشنل گیدرنگ اور بھائیو حج وہ واحد اسلام کا رکن ہے کہ جس کے نام پر پوری سورت ایک قرآن کے اندر آئی ہے سورت الحج بارہ نمبر سترہ اور سورت نمبر ہے بائیس اس کے ساتھ ساتھ سورت البقرہ میں حج کا پورا طریقہ سورہ ابراہیم کے اندر اس کی پوری تاریخ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اور سورہ سوریہ عالمران کے اندر اس کی فرضیت کا ذکر موجود ہے جیسے جیسے وہ آیات لیکچر کے دوران آئیں گی میں انشاءاللہ ان کا ریفرنس بھی دیتا چلا جاؤں گا جہاں تک احادیث کا تعلق ہے تو بھائیو صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہی ملا کر کل ایک ہزار کے قریب احادیث ہیں جو حج کے ٹاپک کو ایڈریس کرتی ہے اور اس کے علاوہ بھی کئی کتابوں میں ہزاروں کی تعداد میں احادیث الحمدللہ موجود ہیں آج کے لیکچر کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں شروع ہی میں چند تمہیدی باتیں تین پوائنٹس کی شکل میں ارض کر دوں پوائنٹ نمبر ایک ہمارے آج کے لیکچر کا عنوان ہے حج اور, حج اور عمرہ کے صحیح احکام و مسائل حج اور عمرہ کے صحیح احکام و مسائل یہ لیکچر ان اللہ تعالی دو نشستوں میں ہم مکمل کریں گے اور اس لیکچر کے تین حصے ہوں گے پورشن نمبر ون میں قرآن و سنت کی روشنی میں حج اور عمرے کی جو اہمیت اور فضیلت آئی ہے اس کو ڈسکس کریں گے تاکہ ہمارے دل میں اس عبادت کو کرنے کا شوق پیدا ہو صرف روٹین کے طور پر اپنے نام کے ساتھ حاجی لگوانے کے چکر میں وہاں نہ چلے جائیں بلکہ وہ سوز و گداز بھی انسان کو نصیب ہو پورشن نمبر ٹو میں قرآن و سند کی روشنی میں عمرے کا مکمل طریقہ اور اس سے ریلیٹڈ جتنی اصطلاحات ہیں جو فکی اصطلاحات ہیں ٹرمنالوجیز ہیں اور اس کے فکی مسائل ہیں ان کو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے اور پورشن نمبر تھری کے اندر قرآن و سنت کی روشنی میں یعنی قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں حج کا مکمل طریقہ یہ انشاءاللہ اگلی دفعہ آئے گا اور اس سے ریلیٹڈ اصطلاحات اور اس کے فکی احکامات اور پھر اسی کے کانٹیکس میں انشاءاللہ شاء ابر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے جو سنت آداب ہیں جو صحابہ اکرام علی امردوان سے روایت کیے گئے وہ کیا ہیں ان کو بھی ہم انشاءاللہ شاء ڈسکس کریں گے اگرچہ روزہ شریف کی حاضری حج کا حصہ نہیں لیکن کسی انسان کی یہ بہت بڑی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ اتنی دور سفر کر کے جائے اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کی سعادت اس کو نصیب نہ ہو مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنا اس کو نصیب نہ ہو یہ بد کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا ہاں کسی کی شریح مجبوری ہو وہ الگ بات بار الحج کے ساتھ اس کا تعلق نہیں یہ الگ سے ایک عبادت ہے مسجد نبی کے اندر جا کر نماز پڑھنا پوائنٹ نمبر ٹو آج کے لیکچر میں قرآن پاک کی آیات کے میں ان شاء اللہ مکمل ریفرنس بھی ساتھ ساتھ دیتا چلا جاؤں گا اور احادیث کی بکس کے نام بھی بتاؤں گا اور ان میں سے جو کریٹیکل احادیث ہوں گی ان کے انٹرنیشنل نمبر علماء ہرمین اور بیروت کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق بتاؤں گا جس کے مطابق پوری دنیا کے اندر عربی نسخے چھپتے ہیں پھر بھی اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے یا ای میل پہ مرزا انڈر اسکور نائنٹی فائیو ایٹ دا آف یاہو ڈاٹ کام اس پہ سوال کیا جا سکتا ہے الحمدللہ میں روزانہ اپنی درجنوں ای میلز کے جواب دیتا ہوں سرکہ واریت کی لانت سے بالا تر ہو کر اور میں یہ بات اکثر رپیٹ کرتا ہوں کہ میں نے پھر کو تین طلاقیں دے کر اور چار تکبیریں پڑھ کر دفنا دیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی جس شخص کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے وہ کبھی بھی حق بات نہیں کہہ سکتا وہ ہمیشہ اپنے مقوے فکر کو سامنے رکھتے ہوئے بات کرے گا اور ظاہر ہے جب مقوے فکر کو ڈپینڈ کرے گا تو کئی حق باتیں وہ چھپائے گا اور اپنے ضمیر کا اور قیامت والے دن وہ لیاز بلّہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں بھی مجرم بنے گا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جتنے بھی اسلام کے دائی ہیں سمیت میرے اور ہم سب کے اس دن سے پہلے پہلے کہ جس دن ہماری روٹی ہمارے دین کے ساتھ جڑ جائے اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن سے پہلے پہلے ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت نصیب فرمائے اور بتی بھرکت میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ ادا فرمائے آمین. پوائنٹ نمبر تھری آج के لیکچر کے ساتھ جڑے ہوئے دو کمپلیمنٹری لیکچر ہیں جو میں پچھلے سالوں میں دے چکا ہوں ان کا تعارف ضرور کروا دیتا ہوں پہلا لیکچر میں نے یوم عرفا یم نو دلخا چودہ سو بتیس عیسوی کو اسی جگہ پر دیا تھا جو مسئلہ نمبر ایک کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہماری ویب سائٹ جو ہے اس پر یو ٹیوب کے چینل سیون ٹو کے اپلوڈ ہو چکا ہے اور اس کا عنوان ہے امام کی دعوت پچاس آیات سے قرآن پاک کی دعوت کا خلاصہ اس میں میں نے بیان کیا تھا اور خصوصاً حجت الوداع کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور دوسرا لیکچر پونے دو گھنٹے کی گفتگو پچھلے سال ہم نے کی تھی چودہ سو چونتیس میں مسئلہ نمبر ففٹی ٹو کے نام سے قربانی کے صحیح احکام و مسائل اس میں میں, میں نے ذوالہ کے جو یہ پہلے دس دن ہیں ان کی اہمیت کیا ہے اور ذوالحجہ کی فضیلت اور سترہ فقی مسائل جو قربانی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں فرقہ واریت کی لانت سے بالاتار ہو کر بیان کیے تھے اور آج کا یہ لیکچر ان اللہ تعالی چودہ سو چونتیس ہجری ذوال کی آمد کے سلسلے میں مسئلہ نمبر ففٹی فور کے نام سے ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہمارے یوٹیوب کے چینل سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو کے تھرو اپلوڈ ہوگا اور اس کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر چبون حج اور عمرہ کے صحیح احکام اور صحیح مسائل اور یہاں میں تحدیثِ نعمت کے طور پر یہ بات بتا دوں کہ آج تک میں نے جتنے بھی لیکچرز دیے ہیں اختلافی موضوعات پہ سب سے زیادہ مجھے تین لیکچرز پہ محنت کرنی پڑی ان میں سے اب یہ لیکچر پہلے نمبر پر آ گئے حج اور عمرہ کے صحیح احکام و مسائل دوسرے نمبر پر حدیثِ خطاب والا لیکچر جو پچھلے سال محرم میں دیا تھا انہیں تین گھنٹے کا مسئلہ نمبر ففٹی تیسرے نمبر پر مسئلہ نمبر سیونٹی بی تقریباً سوا دو گھنٹے کی گفتگو رف الدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اب یہاں پر میں اپنے ذاتی شو کے بنا پر ایک دو باتیں لیکچر کے حوالے سے عرض کر دوں بینگ این انجینئر یہ میتھمیٹیکل چیز ہے اس کو کوئی شری مسئلہ نہ بنائے میں یاد رکھنے کے لیے اس طرح کی چیزیں بیان کر دیتا ہوں کہ بڑی قربانی میں بھائیوں سات حصے ہوتے ہیں اونٹ کی قربانی میں بھی اور گائے میں بھی جامعہ ترمزی میں ایک حدیث ملتی ہے کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ میں دس لوگوں کو بھی شریک کیا لیکن عموماً ساتھ تو جو ہمارا قربانی کا لیکچر ہے وہ ہے مسرا نمبر 52 ٹو تو ففٹی ٹو میں فائیو پلس ٹو ازیکل اچھا اسی طریقے سے حج جو ہے اس کا رکن اعظم ہے یوم عرفہ جو کہ نو ذیجہ کو آتا ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے جامعہ تر کے اندر کہ اربا ہی پورا حج ہے تو یہ ہے مسئلہ نمبر 54 آج ڈسکس ہوگا 5 پلس فور از اکل ٹو نائن اور تیسرا لیکچر رمضان میں جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے اور رمضان مبارک کے صحیح احکام والا جو لیکچر ہے وہ مسئلہ نمبر 53 ہے یعنی 5 پلس تھری از اکل ٹو ایٹ جنت کے آٹھ دروازے اسی طریقے سے ربی البر شریف پہ جو میں نے لیکچر دیا تھا متھرا نمبر 63 کہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 تھری تھی چاند کے مہینوں کے اعتبار سے ہمری اعتبار سے شمسی اعتبار سے تقریباً ساٹھ سال عمر مبارک تھی اور اسی طریقے سے متھرہ نمبر 61 جو ہے حسینیت اور زیدیت کا تحقیقی جائزہ وہ 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا تھا اس کی نسبت اب اس تقریباً 11 منٹ کی تنقیدی گفتگو کے بعد ہم آج کے لیکچر کی طرف آتے ہیں ایک دفعہ پڑھ لیجیے على محمد, محمد آپشن محمد محمد نمبر ون قرآن و سنت یعنی قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں حج اور عمرہ کی اہمیت اور اس کے فضائ بھائیو وہ قرآن پاک میں دو ایسے مقامات ہیں جہاں پر قرآن پاک کے اندر عمرہ کی تو نہیں لیکن حج کی فرضیت اور عمرہ کی اہمیت کا ذکر آیا ہے پہلا مقام سورہ عال عمران آیت نمبر 96 اور 97 بسم اللہ الرحمن الرحیم ام ابلا بی علی ناس بے شک پہلا گھر جو کہ بنایا گیا تھا لوگوں کے لیے یعنی وہاں پر لوگ اللہ کی عبادت کریں الی بی بکتا مبارکہ وہ گھر ہے جو کہ بکہ کے اندر ہے یہ بکہ اور مکہ یہ دو پروناسن مکہ شہر کے لیے استعمال ہوتی ہے بحبدلعالمی اور وہ سارے جہان والوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے مکہ اب اس آیت سے یہ بات اشارتاً بھی پتہ چل گئی کہ پہلا گھر جو بنایا گیا وہ خانہ کعبہ شریف مکے کے اندر جو ہے تو ظاہر ہے کہ جب سے پہلا انسان دنیا میں موجود ہے اس وقت سے یہ گھر ہے یعنی آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ گھر موجود ہے بعد میں اس کی موسمی اثرات کی وجہ سے جب بنیادیں جو ہے وہ مٹ گئیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کا صحیح مقام بتا دیا کہ یہاں سے اس کی بنیادیں اٹھائی جائیں بغلی آئے تو میں, میں انشاءاللہ ذکر بھی کروں گا سی ہی آیاتم بینات اس گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیاں ہیں مقام ابراہیم جن میں سے ایک نشانی ہے مقام ابراہیم جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی وہ موجود ہے گولڈن کلر کی جالی ہے خانہ کعبہ شریف کے جس دروازے جس دیوار کے اندر دروازہ ہے اسی والی ٹائٹ پہ سامنے وہ موجود ہے وہ انشاءاللہ میں نشے سے بھی بتا دوں گا مم داخلہ کا نہ آمینہ جو کوئی بھی اس گھر میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا اب آ رہی ہے حج کی فرضیت اسی میں لنداس حج البعید اور اللہ تعالی کا حق ہے لوگوں پر کہ اس کے گھر کا حج کریں منستتا علیہ ہی سبیلا اس شخص پر جو کہ استطاعت رکھتا ہے اس گھر تک پہنچنے کی اس پر اللہ کا حق ہے کہ وہ حج کرے وَمَنْ من اب یہ گاڑا فتوار ہے ساتھ ہی اور جو کوئی کفر کرے گا پھر فَإِنَّ اللَّهَ عَدِ تو بے شک اللہ تعالیٰ سارے جہان والوں سے غنی ہے اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ حج کرے یا نہ کرے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہاں لیکن اس میں اشارہ کر دیا وہ من کا فرق جس نے انکار کر دیا ولی تعالی اسی کانٹیکس میں ایک مشہور حدیث ہے لیکن وہ اصول محدثین پر ضعیف ہے جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق آٹھ سو بارہ نمبر حدیث ہے اور خود امام ترمزی نے اس حدیث کو نقل کر کے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ جو شخص استطاعت کے باوجود حج نہ کرے تو اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے وہ نثرانی ہو کر لیکن یہ روایت ضعیف ہے اس سے زیادہ سخت تو یہ آیت ہے جو میں نے پڑھ دی من کا پرا تھا کوئی کفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے سارے جان والوں سے اسی حدیث کا ایک ترک سن دارمی بھی موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1792 ہزار میں وہ بھی حدیث ضعیف ہے ترمزی والی روایت میں سکم یہ ہے کہ وہاں پر حارث نام کا ایک راوی ہے جو ضعیف ہے اور دوسرا راوی ہے حلال بن عبداللہ وہ مشہور ہے اور سن دامی والے ترک میں لیس بن ابی سلیم یہ مشہور ضعیف راوی ہے اور دوسرا اس کے اندر حکم یہ ہے کہ شریک القاضی جو ہیں وہ متلس ہیں اور ان سے روائیو کر رہے ہیں دوسرا مقام قرآن پاک میں وہ ہے سورت الحج کی آیت نمبر 26 اور 27 بسم اللہ الرحمن الرحیم ابراہیم اور جب ہم نے مقرر کر دی ابراہیم علیہ السلام کے لیے مکان البئی اس خانہ کعبہ کی بنیادیں جو کہ آدم علیہ السلام نے بنایا اور بعد میں پھر وہ اس کی بنیادیں مٹ چکی تھیں موسمی اثرات کی وجہ سے اور ساتھ ہی حکم دیا اللہ تشرک بی شی کہ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا, رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں سہانا شرک از دا موسٹ سینسٹو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساب معاملہ ہے شرک کا و تخر بیتی الطوفی اور اے ابراہیم علیہ السلام اس گھر کو صاف کرو ثواف کرنے والوں کے لیے و القا امین اور قیام کرنے والوں کے لیے و رک کر حق سجود اور رقو و سجدے کرنے والوں کے لیے و ازم فن ناصل حج اور اے ابراہیم اعلان کر دو لوگوں میں حج کے متعلق اور پھر یہ موجزہ ظاہر ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی اعلان کیا پوری دنیا کے اندر یہ ابراہیم علیہ السلام کی صدا پہنچ گئی یہ اضام کا لفظ ہم عربی میں اردو میں استعمال کرتے ہیں از دن فن ناصب الحج لوگوں میں اعلان کر دو حج کے لیے یا اتو کا رجالم ولا کلی وامری یامیر تم دیکھو گے کہ ہر طرف سے لوگ پیدل اور دبلی پتلی اونٹنیوں کے اوپر سوار ہو کر دور دراز کے علاقوں سے اس گھر تک پہنچیں گے دبلی پتلی کیوں سنی دور سے آئیں گے تو ظاہر ہے کہ اونٹوں کے جگر بھی پھر جلتے تھے اتنا لمبا سفر اسی لیے سورت البقرہ میں اللہ تعالی نے فرمایا الحج اشغر معلومات حج کے مہینے معلوم ہیں تو اکثر لوگ مجھ سے سوال بھی کرتے ہیں یہ حج کے مہینے کیوں ہیں اور عربی میں جمع کا تیگا تین سے شروع ہوتا ہے تو تین مہینے ہیں کیا حج کے تو جی بھائیو حج کے تین مہینے ہیں اس کی فائنل ایکٹیویٹی تو ہوتی ہے یوم ارفا زلخا لیکن حج کے تین مہینے ہیں رمضان کے فوراً بعد شواب زی جن کی آج اکیس اور بائیس کے درمیانی رات ہے اور تیسرا دلخا یہ تینوں مہینے حج کے مہینے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے اعتبار سے نا دیکھیں جب لوگوں نے پیدل سفر کرنا ہوتا تھا دور دراز سے تو یہاں سے بھی ہمارے انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش سے بھی لوگوں کو چار چار مہینے لگ جاتے تھے پہنچتے تھے تو جب وہ اسی طریقے سے جب پیدل سفر کرنے والے لوگ تھے ان کے لیے مثاط بھی تقریباً کہیں سے ایک سو چھبیس کلو پہلے آتا ہے کہیں سے بانوے کلومیٹر کہیں سے چھیانوے کلومیٹر تو اتنا لمبا سفر تو دو دو تین تین دن کے اندر طے ہوتا تھا تو لوگ ویر اس اعتبار سے احرام باندھ کر چلا کرتے تھے تو یہ حج کے مہینوں میں سفر شروع ہو جائے کرتا تھا گھروں سے حج کے مہینے یہ تین آج کل اسلام آباد سے جدے کی فلائٹ چار گھنٹے کی کدھر چار چار مہینے میں لوگ پہنچتے تھے اور کدھر چار گھنٹے کے اندر یہ ٹیکنالوجی کی برکت بھائی جہاں تک حج کی سنت ابراہیم علیہ السلام ہونے کا تعلق ہے وہ آج کا موضوع نہیں ہے قرآن پاک میں اس کی پوری تصویر مختلف جگہ پر بکھری ہوئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے اور ان کے ساتھ جو جو معاملات ہوئے اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے اور سیدہ حاجر ربیع اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ حاجرہ لفظ جو ہے یہ غلط ہے صحیح بخاری میں حاجر کا لفظ موجود ہے اور اسی طریقے سے تورات میں بھی موجود ہے اس کی میں ریفرنسز دے دیتا ہوں تاکہ جس کو حج کی ہسٹری معلوم کرنی ہو تو سوریہ ابراہیم آیت نمبر 35 سے 37 سورت البقرہ کی آیت نمبر 158 اور 124 سے لے کر 131 تک اور اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے سوراخ جو ان مقدس ملتی ہے آج کل مارکیٹ میں عام مل جاتی ہے کنگز جیمز ورژن جو چل رہا ہے دنیا میں اس میں جو پہلا چیپٹر ہے پیدائش کا اس میں جو باب نمبر پندرہ اور اس سے آن ورڈ پورا حج کی ڈیٹیل موجود ہے اور یہ حیران کن بات ہے کہ ہم مسلمانوں کے پاس کوئی حدیث اور نہ ہی قرآن میں کوئی عائد موجود ہے جو ڈائریکٹلی یہ بتاتی ہو کہ آپ زم زم کیسے نکلا تھا البتہ تو رات میں ہمیں یہ ڈیٹیل ملتی ہے کہ سیدہ حاجر رضی اللہ تعالی نے اسمعیل علیہ السلام کے لیے جب وہاں پر سفا مروہ کے درمیان دوڑی تھی پھر اللہ تعالیٰ نے اسمعیل علیہ السلام کے قدموں میں جبرعی علیہ السلام کو بھیجا اور وہاں پر انہوں نے پر مار کر زمزم کو جاری کیا اشارہ تن سہی بخاری میں ذکر ملتا ہے زمزم کا لیکن یہ پوری ڈیٹیل یہ پورا واقعہ جو ہے یہ صرف تورا میں موجود ہے تو میں نے ریفرنس بتا دیا اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں توراط کے اندر جو پہلا چیپٹر ہے پیدائش کے نام سے جو حضرت آدم علیہ السلام کی قصے سے شروع ہوتا ہے چلتا چلتا ابرہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے تو باب نمبر پندرہ اور آن ورلڈ اس کے اوپر مشتمل ہے اب حج کی فضیلت کے اعتبار سے امام کائنات سعید شفیع المغبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارہ صحیح السناب احادیث جن میں سے نو احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے لیکن یہاں پر یہ بات میں بتا دوں کہ عربی ڈکشنری القاموس کے مطابق لغت میں ڈکشنری میں حج اور عمرہ کہتے ہیں ارادہ کرنے کو اور ہمارے اسلام کی اصطلاح میں حج اور عمرے سے مراد ایسا ارادہ ہے کہ کوئی شخص اپنے گھر سے اللہ تعالی کے گھر میں جو ایکٹیویٹیز پرفارم کی جاتی ہیں طواب کی شکل میں یا سی کی شکل میں یا منا میں یا مزدلفہ میں عرفات میں جانا اس کو ہم حج کہتے ہیں اور جو ایکٹیویٹیز بیت الحرام کے اندر ہوتی ہیں وہ عمرے سے ریلیٹڈ ہیں پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے نمبر ایک تم گواہی دو کہ لا الہ الا اللہ الح محمد الرسول اللہ انّا کی وجہ سے محمد در بن گیا ورنہ ہوگا محمد الرسول تو یہ صحیح مسلم میں پہلی حدیث نائنٹی تھری نمبر کتاب ال کے اندر پہلی حدیث مقدمے کے بعد اس میں بھی کلمہ موجود ہے اور صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق آٹھ نمبر حدیث اس میں بھی کلمہ موجود ہے لہذا یہ جو پبلک کے اندر مشہور ہے کہ جی کلمہ ہے ہی کو نہیں قرآن حدیث کے اندر کہیں لکھا ہوا تو موجود ہے بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے اور صحیح مسلم میں ایک سو گیارہ نمبر حدیث میں بھی یہ رپیٹ ہوتی ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے پہلی چیز کہ تم جواہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری چیز نماز قائم رکھنا تیسری چیز زکات دینا چوتھی حج کرنا اور پانچویں رمضان کے روزے ان پانچ چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے اور صحیح مسلم میں جو حدیث جبریل ہے بخاری میں بھی ہے لیکن صحیح مسلم میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الائیان چیپٹر میں 93 نمبر اس میں جب جبریل نے اسلام انسانی شکل میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں اسلام کیا ہے تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پانچ باتیں ارشاد فرمائی تھیں اور وہاں آگے بات یہ بھی ہے کہ اگر استطاعت ہو تو حج کرنا یعنی استطاعت والا بندہ جو ہے یعنی مالی طور پر اور اسی طریقے سے حالات بھی سازگار ہو راستے میں امن ہو وہاں جان کا خطرہ نہ ہو تو پھر حج فرض ہوگا ورنہ نہیں دوسری ریز صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں تم پر حج فرض کیا گیا ہے ایک صحابی کھڑے ہوئے انہوں نے ارک کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال ہی حج فرض ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تو انہوں نے تین دفعہ اس سوال کو رپیٹ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری دفعہ جواب دیتے ہوئے شار فرمایا کہ اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتا تو تم پر ہر سال ہی حج فرض ہو جاتا جب تک کوئی مسئلہ میں خود نہ بتا دوں اس وقت تک مجھ سے مت پوچھا کرو تم سے اگلے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے کہ وہ اپنے امبیا کرام علی و السلام کے ساتھ اختلاف کیا کرتے تھے یعنی بال کی کھال نہ اتارو اور جب میں کسی بات کا حکم دوں اس کے مطابق عمل کرو جس سے منع کرو اس سے روک جاؤں جیسا کہ موس علیہ السلام کے ماننے والوں نے گائے کی قربانی کے سلسلے میں بال کی کھال اتاری کیونکہ وہ گائے کی شکل کی ہو اس کا رنگ کیا ہو اس کی کیا کوالٹیز ہو اس طرح بال کی کھال نہ اتارو بس بتایا گیا حج فرض ہو گیا اور سنگولر کے دیگر سے بتایا تو ایک ہی حج فرض ہے اسی مضمون کو پرانے پاک میں بھی صورت الماعدہ کی عائد نمبر 101 میں ذکر کیا گیا ہے کہ کثرت سوال نہ پیمبروں سے کیے جائیں کیونکہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس دوران اگر سوال کوئی کیا جائے گا تو ایسی باتیں بھی تمہیں بتائی جائیں گی کہ جو تمہیں ناگوار گزریں گی اسی حدیث کا ایک طرف سنن نسائی میں اور مسلم امام احمد میں موجود ہے اس میں آگے الفاظ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج زندگی میں صرف ایک دفعہ فرض ہے جو ایک سے زیادہ دفعہ حج کرے تو اس کا حج نقلی شمار ہوگا تیسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق حدیث ہے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ڈانا پوچھا گیا پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا پوچھا گیا پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرو یعنی نیکی اور قبولیت والا حج حج مبرو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل ترین تین عمال میں سے ایک عمل ہے چوتھی حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے کبیرہ وہ شحمد اللہ کثیرہ و سبحان اللہ و اب اگلی حدیث میں حج مبرور کی ڈیفینیشن کیا ہے پانچویں حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ بھی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شک اللہ کی رضا کے لیے حج کرے اور حج کے دوران کوئی بے حیائی کا کام نہ کرے اور نہ کوئی گناہ کا کام تو وہ حج کرنے کے بعد اس طرح واپس لوٹے گا گویا کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اللہ لیکن دو شرطیں لگا دی ہیں بے حیائی کا کام کوئی نہیں کرنا اور گناہ کا کام نہیں کرنا اور واقعہ یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں سے بچنا اتنی بڑی گیدرنگ میں بڑا مشکل کام ہے خصوصاً بے حیائی کے حوالے سے جس کو نگاہوں کی حفاظت کی عادت یہاں نہیں پڑی ہوئی تو جڑے اتنے پہڑے وہ لوگ بھی پہڑے تو وہاں بھی وہ اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کر سکے گا کیونکہ حج کے دوران تو عورتوں کو چہرے پر کوئی بال چہرے پر کوئی کپڑا ڈالنے کی اجازت نہیں چہرہ تو کھلا رکھنا بہت بڑی ازمائش ہے اس مسئلے کو بھی میں انشاءاللہ شاء ایڈریس کر دوں گا بعض لوگوں نے اس مسئلے میں اپنی طرف سے شریعت سازی کی ہے کہ آگے وہ گھونگھٹ کر لیں اور یہ کر لیں وہ بالکل مردود روایت ہے جس سے سہارا لیا کوئی ایسی اسلام کے اندر روایت نہیں صحیح بخاری میں واضح موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اور سے بھی اپنے چہرے کھلا رکھیں گی وہ میں انشاءاللہ شاء اللہ بتا دیتا ہوں شٹیحدیث صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین امال کے بارے میں فرمایا کہ یہ تین امال ایسے ہیں جو گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیں گے نمبر ایک اسلام قبول کرنا گزشتہ تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے نمبر دو اللہ کی خاطر ہجرت کرنا یعنی گھر بار چھوڑ کر دوسری جگہ شفٹ ہو جانا یعنی کسی ایسی جگہ پر رہ رہے ہیں جہاں پر اسلام پر چلنا مشکل تھا وہ جگہ چھوڑ دی اللہ کی خاطر تو یہ گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور تیسرا حج کرنا بھی گزشتہ تمام گناہوں کا کفارہ بن جائے گا انشاءاللہ شاء ساتویں حدیث بڑی رکت انگیز حدیث ہے صحیح مسلم کی کیل حدیث ہے میں اس کا انٹرنیشنل نمبر بھی بتا دیتا ہوں تین ہزار دو سو اٹھاسی نمبر حدیث ہے صحیح مسلم میں کتاب الحج چیپٹر کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی باقی دنوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ پورے سال میں جس دن لوگوں کو دوزت سے رہائی عطا فرماتا ہے وہ یوم عرفہ نوز الحجہ کا دن ہے پھر چار باتیں ساتھ سات فرمائیں ایک تو یہی بات کہ نمبر ایک دوزت سے آزادی کا دن ہے یہ نمبر دو اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بہت قریب ہو جاتا ہے نمبر تین اس دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں کی وجہ سے جو حج کرنے کے لیے میدان عرفات میں آئے ہوتے ہیں فخر فرماتا ہے مم. اور نمبر چار پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ بتاؤ یہ لوگ کس لیے آئے ہیں اور بیسیکلی وہ ٹانٹ ہے جو فرشتوں نے کہا تھا کہ اے اللہ آدم کو مت پیدا کر یہ زمین میں خون ریزی کرے گا تو پھر اللہ سے و تعالیٰ ان کو ٹانٹ کرتا ہے کہ یہ کس لیے آئے ہیں یعنی یہ میری خوش کے لیے آئے ہیں انہی کے بارے میں تم کہتے تھے نا کہ یہ قتل و غارت کریں گے تو یہ دیکھو لاکھوں لوگ انہی میں سے ایسے ہیں جو میری رضا کی خاطر کفن پہن کے آگے ہیں نیچے ایک سہمد ہے اوپر ایک چادر ہے چاہے کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہے انجینئر ہے کوئی پرائم منسٹر ہے کوئی صدر ہے بنیادی طور پر چاہے کتنا بڑا کاروباری ہے اس نے وہی لباس پہنا ہوا ہے جو ایک عام آدمی نے پہنا ہوا ہے اللہ آج آٹھویں حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورتوں پر بھی جہاد ہے اور مجھے اجازت مرحمت فرمائیے کہ میں بھی جہاد میں شامل ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تمہارا جہاد حج کر رہا ہے اور ساتھ ہی صحیح بخاری کا اگلا سورف جو ہے اس میں الفاظ ہے کہ سب سے افضل جہاد حج کر رہا اور حقیقت بات ہے حج کے اندر تو ساری عبادتیں آ گئی نمازیں بھی اس کے اندر آ گئی مال کی قربانی بھی صبر کی قربانی بھی نیب کی قربانی بھی تکلیف بھی کتنا کچھ ساری عبادتوں کا مجموعہ ہے حج الحمدللہ اور کسی حدیث کا ایک سنن ابن ماجہ میں بھی ہے جس میں سیدہ عائشہ نے جب یہ پوچھا کہ کیا عورتوں پر بھی جہاد فرض ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں عورتوں پر جہاد ہے لیکن اس میں قتال نہیں ہے بلکہ عورتوں کا جہاد حج کرنا ہے یا عمرہ ادا کرنا ہے لیکن بخاری اور مسلم میں کتنی حادث موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قید لگا دی کہ کوئی بھی عورت ایک دن اور ایک رات کا سفر بغیر محرم کے نہیں کر سکتی یعنی ایسا رشتے دار جس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح کرنا حرام ہو یا اس کا خام بس تیسرا کوئی محرم نہیں ہوتا یہ منہ بولے بہن بھائی جو ہیں وہ اس میں نہیں آئیں گے البتہ اس میں ایک سیکشن موجود ہے اشتہاد وہ انشاءاللہ میں حاج والے پورشن میں ڈسکس کروں گا بر المحرم کی شرط بھی بڑی ضروری ہے نومی حدیث سنن نسائی میں بھی موجود ہے اور المسترک الحاقی میں بھی صحیح صنعت کے ساتھ ہے امام زاخبی نے بھی موافقت کی ہے کہ تین قسم کے لوگ ہیں جو اللہ کے تقرب کا قصد کرنے والے لوگ ہیں اتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ واقعی وہ اللہ کے لیے نکلے ہیں نمبر ایک مجاہد جہاد کرنے والا نمبر دو حاجی اور نمبر تین عمرہ کرنے والا دسویں حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق متفقن حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کرنے کے برابر ہے اور صحیح مسلم میں ایک ترک ہے جس میں وہ راوی کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں لیکن مجھے شک پڑتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رمضان میں عمرہ کرنا گویا میرے ساتھ حج کرنے کے مترادف ہیں وہ مسلم میں تو راوی کو شک ہے لیکن اس کی پوری سند ہمیں سن نبی دعود میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق ایک ہزار نو سو نوے نمبر حدیث موجود ہے جس پہ یہ الفاظ موجود ہیں کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا الحمدللہ یہی وجہ ہے کہ پھر جو ہمارے ماشاءاللہ مسلمان ہیں اور یہ جو ٹریول ایجنٹس ہیں وہ رمضان کے اندر تقریباً ڈیڑھ گنا ریٹ کر دیتے ہیں. جیسے رمضان شریف آیا تو رمضان شریف میں کھانے پینے کی چیزیں بھی مہنگی ہو گئی ہو جائے رحمت کمانے کے زحمت کمانے شروع کر دی اور عمرے کا ریٹ بھی وہ ڈیڑھ گنا کر دیتے گیارہویں حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار فرمایا ایک عمرے سے دوسرا عمرہ ان دونوں عمروں کے درمیان کیے ہوئے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اللہ اور بارویں حدیث جامعہ ترمزی سنن نسائی اور سنب نماجا میں موجود ہے کہ ہر اور عمریں پے در پے کیا کرو کیونکہ یہ غربت کو دور کرتے ہیں فقر کو دور کرتے ہیں اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جیسا کہ گھٹی سونا چاندی اور لوہے کا میل ختم کر دیتی ہے لیکن یہاں پر ایک کڑوی بات بھی یاد رکھیے گا کہ ریشو پروپورشن بھی ہونی چاہیے یہ نہیں ہے کہ کوئی قریبی رشتہ دار ہے اس کی بچی جو ہے وہ شادی کے لیے بوڑھی ہوتی جا رہی ہے اور آپ کے پاس رقم موجود ہے اور آپ عمرہ اور حج کرنے کے لیے پہنچ گئے رقم یہ ریکو پروپورشن نہیں ہونی چاہیے اور رزق کے حلال ہونا چاہیے کیونکہ رزق کے حلال از دا لٹ مس ٹیسٹ آف ایمام سودی کاروبار ہے اسمگلنگ کا کاروبار ہے اور ہر سال پہنچ جاتے ہیں حج عمرے کے لیے تو ایسا نہ حج ہے نہ عمرہ اس پہ میری ایکسکلوسو گفتگو ہے پونے دو گھنٹے کی مسل نمبر اکاون کے نام سے رسک کے حرام کتنے مال دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج اس میں میں نے یہ ساری باتیں ایڈریس کی رسک کے حلال از دا لمس ٹیسٹ آف ایمان اور یہاں پر ایک اور کریٹیکل مسئلہ بھی کہ جہاں پر بھی آیا کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ایک عمرے سے دوسرا عمرہ درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے تو یہ صرف عمرے کا مسئلہ نہیں ہے پینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کسی کے پاس آپ پیسے نہیں ہے تو وہ کیسے گناہ معاف کروائے یہ عمرے کا مسئلہ نہیں ہے خالی بلکہ صحیح مسلم میں کرٹیکل حدیث ہے کتاب الطحار میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق پانچ سو پچاس نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے یہ شرط ہے اگر کبیرہ گناہوں سے بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو پانچ نمازیں ایک نماز سے دوسری نماز تک ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان اس کے دوران کیے ہوئے تمام گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے لیکن اگر کبیرہ گناہ سے بچا ہے اب ایک بندے نے جمعہ پڑھا اور پھر اگلا جمعہ پڑھا اس دوران کوئی نماز نہیں پڑھی تو ایک نماز چھوڑنا بھی کبیرہ گناہ ہے تو اس کے لیے یہ نہیں کہ جمعہ پڑھ لیا تو بیچ کے گناہ معاف ہوگئے تو عمرے کے درمیان عمرہ امرا کر لیا تو درمیان کے گناہ معاف ہو گئے نہیں کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے اور کبیرہ گناہ صرف صوبہ سے معاف ہوتے ہیں صرف نئے کمال کرنے سے معاف نہیں ہوتے صوبہ کرنا ضروری ہے اور صوبہ کیا پرانے گناہ پر شرمندگی اور آمدہ نہ کرنے کا پکا عہد دل دلانا اس کے حوالے سے میں نے ٹیکنیکل گفتگو کی ہے تقریباً پچاس منٹ کی نمبر اٹھارہ کے نام سے گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان لہٰذا یہ فلسفی بھی بالکل کلیئر ہونی چاہیے کہ جو گناہ معاف ہوتے ہیں اس سے مراد ہے چھوٹے گناہ چھوٹے گناہ بغیر توبہ کے خود بخود نیک نیکمال کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں نماز پڑھنے کی وجہ سے جمعہ پڑنے کی وجہ سے رمضان کے روزے رکھنے کی وجہ سے لیکن بڑے گناہ نہیں معاف ہوں گے جب تک توبہ کر کے ان کو چھوڑا نہیں جائے گا یہ بات ذہن میں رکھتی ہے اب آتے ہیں لیکچر کے دوسرے حصے کی طرف اور تیسرا حصہ انشاءاللہ شاء اگلے ہفتے کی رشت میں کور کریں گے ایک دفعہ درستی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلا محمد اللہ محمد وعلا محمد نمبر ٹو قرآن و سنت کی روشنی میں یعنی صحیح احادیث عمرہ کا مکمل طریقہ اور اس کی جتنی ٹرمنالوجیز ہیں وہ میں ساتھ ساتھ کلیئر کروں گا بڑے اٹیکٹو ہو کر سننا ہے ورنہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی اور کتابیں پڑھ کے تو ویسے نہیں سمجھ آئیں گی کیونکہ مشکل ہو جاتا ہے سمجھنا اور جو فی کی احکامات ہیں وہ انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا لیکن اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں اس سے ریلیٹڈ وہ ضروری ہیں کہ میں یہیں پر بیان کر دوں چار علمی پوائنٹس کی شکل میں علمی پوائنٹ نمبر ون کہ بھائیو الحمدللہ عمرہ اور حج کی عبادت کے طریقے پر پوری امت کا اجماع ہے 99.9% چیزوں پر پوری امت کا اجماع ہے اہل سنت کے نمانے والے تینوں گروہ بریلوی جو اور صلفی یعنی اہل حدیث یا اہل تشیو یا اہل سنت کے باقی جو جتنے بھی آپ شوس ہیں ہنفی مالکی شاپئی حمبلی سب کے سب حج کے طریقے کے اوپر متفق ہیں اور عمرے کے طریقے پر بھی سوائے ایک آدھ چیز کے وہ انشاءاللہ میں بتا دوں گا کہ اس میں حق بات کیا ہے تو جو بات اجماع سے ثابت ہو جائے اس کے لیے کتابوں سننے سے صرف دلیل کی ضرورت نہیں رہتی یہ ٹیکنیکل پوائنٹ سمجھ اس قرآن کی واحد اوتھیسٹی اجماع امت ہے امت کے عملی تواتر اور اجماع نے اس کو روایت کیا ہے ہمارے سامنے نازر ہوا اسی طریقے سے نماز پانچ ہے اس پہ پوری امت کا اجماع ہے اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں پڑتے الحمد للہ دلائل موجود ہے کتاب و سنت کے اندر لیکن دلیل وہاں آئے گی جہاں پر اختلاف شروع ہوگا نمازوں کی رقطیں کیا ہیں فجر کے دو فرض زور کے چار اصر کے چار مغرب کے تین شا کے چاند اس پہ اہل سنت کے تمام گروہ اور اہل تشہیوں کے تمام جتنے بھی گروہ ہیں سب کا اتفاق ہے تو اجماع کی وجہ سے حج اور عمرے کے طریقے کو بیان کرنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے اجماع پہ میں نے ٹیکنیکل گفتگو کی ہے چالیس منٹ کی اجماع کی خجیت اور اس کی سترہ مثالیں اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر 31 کے نام سے علمی پوائنٹ نمبر 2 جہاں تک قرآن و سنت سے دلائل کا تعلق ہے الحمد الحمدللہ حج اور عمرے سے ریلیٹڈ ہر چیز موجود ہے لیکن اگر ایک ایک چیز کے ساتھ میں مکمل ریفرنس دیتا جاؤں ایک ایک سٹیپ پہ تو کم از کم دس گھنٹے چاہئیں تو میں اپنی طبیعت کے اوپر جبر کرتے ہوئے ان جنرل ریفرنسز شروع میں ہی دے دیتا ہوں ورنہ تو میں کوئی بات ایک جملہ بھی ریفرنس کے بغیر نہیں بولتا لیکن میں شروع میں ہی ریفرنسز دے دیتا ہوں کہ انہی ریفرنسز کے ساتھ یہ تمام کی تمام چیزیں میں بیان کر رہا ہوں پھر بھی جہاں پر کوئی بہت کریٹیکل بات آئے گی تو میں اس کا حوالہ بھی دے دوں گا کہ یہ صحیح بہاری میں ہے یا صحیح مسلم میں ہے اس کا نمبر بھی بتا دوں گا تو یہ حوالے نوٹ کر لیجئے خود بھی قرآن کھول کر پڑھیں گھر جا کر قرآن پاک میں سورت البکرا آئد نمبر 196 سے لے کر ایک دو سو تین تک سورت البکرا آئے نمبر 124 سے 131 تک سورت البکرا آئد نمبر 158 سو الحج آیات نمبر چھبیس سے لے کر سینتیس تک سورہ ال عمران آیت نمبر 96 اور ستانوے سورہ ابراہیم عائد نمبر 35 سے لے کر اکتالیس تک یہ تو قرآن کے حوالے اور احادیث تو ہزاروں کی تعداد میں صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ملا کر ایک ہزار احادیث ہیں حج کے عنوان کے اوپر صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر میں ایک ہزار پانچ سو تیرہ سے لے کر ایک ہزار آٹھ سو اٹھاسی تک ٹوٹل تین سو چھتر احادیث حج کے ٹاپک میں اور صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امرنگ کے مطابق دو ہزار سات اکانوے سے لے کر تین ہزار تین سو ستانوے تک چھ سو سات احادیث حج کے ٹاپک پہ ہیں تو بخاری اور مسلم کی ملا کر ایک ہزار احادیث حج کے ٹاپک پہ بنتی ہیں اب وہ ہزار حدیثیں یار ڈسکس کی جائیں تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ کتنا ٹائم لگے گا لیکن ایک حدیث میں ضرور کہوں گا جو بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی وہ آپ ضرور پڑھیں اور صحیح مسلم میں تو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ وہ حدیث ہے کتاب الحج چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق دو ہزار نو سو پچاس نمبر حدیث اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا ایٹی پرسینٹ مسائل اس ایک حدیث میں موجود ہے جو پانچ چھ صفحات پر مشتمل ہے اسی لیے مشکات المصابی میں بھی امام ولی الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجت الفدا کے چیپٹر میں پہلی حدیث یہی لے کر آئے صحیح مسلم کتاب الحج انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2950 نمبر حدیث اور مشکل میں اس کا نمبر ہے 2555 اور اس حدیث کے راوی ہیں امام جعفر صابق رحمت اللہ علیہ المتوا 148 سو ہجری وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے اور امام باقر روایت کرتے ہیں سیدنا جابر بن عبداللہ نبی اللہ تعالیٰ سے امام باقر کون ہیں یہ امام زین العابدین یعنی سیدنا علی ابن حسین کے بیٹے ہیں اور علی ابن حسین کون ہیں سیدنا حسین کے بیٹے اور سیدنا حسین سیدنا علی تو یہ پوری چینج جو ہے اہل بیت کی ہے تو امام جعفر نے روایت کیا ہے صحیح مسلم میں اپنے والد امام باقر سے امام باقر کہتے ہیں کہ میں ایک دن جابر بن عبداللہ کے پاس گیا وہ بوڑھے ہو چکے تھے کافی ان کی عمر تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تریسٹھ سال, سال تک تقریباً زندہ رہے ہیں چوہتر ہجری میں پود ہوئے تو وہ نبینا ہو چکے تھے انہوں نے پوچھا کہ بیٹا تم کون ہو تو میں نے اپنا تعارف کروایا کہ میں محمد بن علی بن حسین بن علی ہوں یعنی سیدنا حسین کا پوتا تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالان ہو بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے ان کے بٹن کھولے سامنے سینے کے اور اپنا ہاتھ ان کے سینے پر پھیرا کہ تو میرے نبی کا بچہ ہے بیٹا تو جو پوچھے گا میں تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤں گا اتنا احترام کیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ تو پھر امام باقی رحمتہ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ بتائیے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہے تو حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا پھر وہ شروع ہوئے ہیں اور ٹائم ڈیٹیل تک ایک ایک بات بیان کی ہے اور یہ بھی حیران کن بات ہے کہ پچاس فیصد سے زیادہ احادیث حج کے چیپٹر میں جابر بن عبداللہ سے ملتی ہیں سب سے بڑے راوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے سیدنا اللہ جابر اب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اور اسی حدیث میں پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الفدا کے موقع پر وسیعت کرتے ہیں ہمیں ارشاد فرمایا تھا اے لوگوں میں اپنے بات میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جسے مضبوطی سے پکڑ لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور وہ اللہ کی کتاب ہے صحیح مسلم میں صرف اللہ کی کتاب کا ذکر موجود ہے اور سنت کو ماننا اسی میں داخل ہے رسولہ فَقَدْ <اللہ> پھر اسی حدیث میں آگے آتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ یمن سے سو اونٹ لے کر آئے جن میں سے 63 اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ذبح کیے اور باقی تینتیس جو اونٹ ہیں وہ سیدنا علی کی ڈیوٹی لگائی تو انہوں نے پھر ان کو قربان کیا یعنی تریسٹھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بھی تریسٹھ سال ہو چکی تھی تو آپ نے تریسٹھ اونٹ قربان کی اپنی طرف سے اور پھر جاب عبداللہ اس حدیث کا اینڈ کرتے ہیں اس بات پہ کہ پھر جب سو کے سو اونٹ قربان ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہر اونٹ میں سے ایک بوٹی لے کر ایک دیگ بنائی جائے سو بوٹیوں کی اور جب وہ دیگ پک کر تیار ہو گئی تو جاوا بن عبداللہ کہتے ہیں کہ پھر ان دونوں نے بیٹھ کر اس کو کھایا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے مولا کا مطلب دلی محبوب جو کہ صحیح حدیث ہے جامعہ ترمزی میں حدیث متواترہ من گن تو مولا فہادہ علی مولا جو مجھ سے دلی محبت رکھتا ہے پھر اس کا دلی محبوب سیدنا علی ہونے چاہیے الحمدللہ تو یہ حدیث ضرور پڑھیں کتاب الحج دو صحیح مسلم کے اندر علمی پوائنٹ نمبر تھری دارالسلام پبلیکیشن نے ایک کتاب چھاپی ہے میں نے ابھی تک مارکیٹ میں جتنی کتابیں دیکھی ہیں حج کے اور عمرے کے ٹاپک پہ ان میں سب سے بیسٹ کتاب یہ ہے دو سو چوبیس کتاب کے اوپر پاکٹ سائز کتاب ہے اور یہ سفر حج اور عمرے میں بھی اپنے ساتھ رکھیں تاکہ بار بار کوئی چیز دیکھنی ہے کوئی دعا پڑھنے کے لیے کوئی اذکار وغیرہ اور طریقہ وہ ہم اس سے کنسلٹ کر سکتے ہیں یہ خرید لیں دارالسلام پبلیکیشن کی اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاپ ڈاٹ کام پر سنت طریقہ اور اذکار والا جو آئیکن ہے اس کے اندر ایک دس ایم بی کی فائل رکھی ہوئی ہے حج اور عمرہ کا مکمل طریقہ وہ تقریباً چالیس سفوں پر مشتمل ہے کلرڈ ہے وہ تصاویر کے ساتھ کہ کون سا رکن کیسے ادا کرنا ہے اور ان جگہوں کی تصاویر بھی اس میں موجود ہیں وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اس سے بھی حج کے طریقے کو سمجھ سکتے ہیں حسانی کے ساتھ علمی پوائنٹ نمبر چار بھائی دنیا کے نائنٹی نائن پرسینٹ مسلمان جو ہیں وہ حج تمتو کرتے ہیں اور یہ بھی میں نے احتیاطاً کہا نائنٹی نائن پوائنٹ حج تمتو یعنی ایک ہی سفر میں حج اور عمرے کو جمع کرتے ہیں ایون حج ایرام بھی کیا جائے اس میں بھی حج اور عمرہ جمع ہوتا ہے حج تمتو میں یہ ہوتا ہے کہ عمرہ کر کے احرام بول دیتے ہیں اور بعد میں حج کا احرام آٹھ دلیجا کو دوبارہ مانتے ہیں حج ارام میں پہلے عمرہ کرتے ہیں پھر حج کا بھی جو احرام جو باندھا ہوتا ہے وہی احرام عمرے کا ہی آگے چلتا ہے اور حج کے بعد احرام کو کھولا جاتا ہے تو اس میں بھی عمرہ آتا ہے لہذا عمرہ تو کمپلسری ہو جاتا ہے جہاں سے جتنے بھی لوگ جاتے ہیں زیادہ وہ اس فیسلٹی کو اویل کرتے ہیں کہ ایک ہی جو ایک ہی سفر کے اندر حج اور عمرے کو جمع کر لیا جائے اور الحمدللہ میری بھی تین دفعہ حاضری ہو چکی ہے حرم شریف میں رمضان مبارک دو ہزار دو کے اندر اس کے بعد دو میں اپنی وائف کے ساتھ عمرے کے لیے دوبارہ اور پھر حج الحمدللہ للہ دو ہزار سات میں جبکہ اٹھارہ دسمبر دو ہزار کو یوم عرفہ چودہ سو اٹھائیس ڈگری اٹھارہ دسمبر کو آئی تھی منگل والے دن لہذا پریکٹیکلی مجھے ان تمام جگہوں کا آئیڈیا ہے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بہتر طریقے سے ان چیزوں کو آپ تک کنوے کر سکو اب آ جائیے اہم ترین موضوع جو ہے حج اور عمرے کا پریکٹیکل تو بھائیو حج یا عمرہ پر جانے سے پہلے سب سے ضروری کام سب سے ضروری کام سب سے ضروری کام ہے سچی توبہ کا اللہ کے حضور اور اس میں تین باتوں کا خیال رکھیں نمبر ایک حق داروں کو ان کا حق دیں کسی رشتہ دار کا حق غصب کیا ہوا ہے کسی بہن کی جائیداد دبائی ہوئی ہے یتیم بچوں کا مال ہڑپ کیا ہوا ہے ان کا حق ان کو دیں ورنہ یہ چیزیں معاف نہیں ہونے اور سب سے بڑا حق اللہ کا ہے کہ شرک سے توبہ کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کا تقاضا ہے عقید ختم میں نبوت درست کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام باندھیں اور باقی جتنے لوگ ہیں ان کا احترام اپنی جگہ لیکن امامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی خاص کریں انہی کی پیروی کریں کسی میں ہماری نجات نمبر دو ہر گناہ کو ترک کرنے کا پکا عہد کریں اور پرانے گناہوں پر شرمندہ ہوں اور آئندہ نہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کریں اور خصوصاً اس میں سب سے بڑا گناہ حرام خوری کا کیونکہ رزق حلال رز کے حلال آف ایمان اس کے ساتھ ساتھ نماز چھوڑنے کا گناہ اور جتنے گناہ ہم سمجھتے ہیں کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں جسے نہ پتا ہو کہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں ان سے توبہ دی جائے اور تیسری چیز اللہ کے حضور دعا کریں کہ اے اللہ مجھے آنے والی زندگی میں بھی استقامت نیکیوں پر عطا پرواہ اصل چیز تو یہ ہے بھائیو دین پہ چلنا کوئی ایک دن کی گیم تو ہے نہیں ہے کہ دو منٹ کے لیے یا جتنا کرسچن جو ہیں وہ اتوار کے اتوار چلے جاتے ہیں پھر بات ختم یا تو روزانہ پول اعتراض سے گزرنا پڑتا ہے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا گرمیوں میں کوئی آسان کام ہے بڑا مشکل کام ہے رمضان کے گرمیوں کے روزے رکھنا کوئی آسان کام ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا کوئی آسان کام ہے رز کے حلال اور حرام میں تمیز کرنا کوئی آسان کام ہے تو ایک دن کی تو گیم نہیں ہے بھائیو اسی لیے لوگوں کو جوڑ چڑھتا ہے وہ داڑھی بھی رکھ لیتے ہیں پگڑیے بھی باندھ لیتے ہیں شلوار بھی ٹپنوں سے اوپر نمازیں بھی شروع کر دیتے ہیں لیکن کوئی دو مہینے چلتا ہے کوئی تین مہینے کوئی سال کوئی دو سال پھر اور ٹھنڈے ٹھوس کیونکہ ایک دن کی تو گیم نہیں ہے یہ تو ایسی دوڑ ہے جو مرتے دب تک چل رہی ہے اتنی جلدی تو جان چھوٹنے والی نہیں ہے ایک دو دن کی گیم ہوتی تو بڑی آسانی سے ہو جاتی لہذا اللہ کے حضور دعا کریں لیکن یہ دعا اسی وقت کارگر ہے جب آپ کی اپنی نیت بھی ہے میری اندر سے نیت نہیں ہے نیکی پر چلنے کی اور میں لاکھ دعا کرتا ہوں یا اللہ مجھے نیک بنا دے تو نیک بھی نہیں بنے گے اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا یہ قرآن کا فتوا ہے سورت الن کی آخری آیت ہے بسم اللہ الرحمن رحمان جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے وہ ان اللہ مفتنیم اور بے شک اللہ تعالی نیکوکاروں کے ساتھ ہے جو خود نیکی کمانا چاہے اس کائنات کی سب سے الیٹ چیز ہے ایمان یہ فٹ پاتھ پہ نہیں ملے گا آپ کو یہ الیٹ ترین چیز ہے اس کے لیے ایفٹ پٹ کرنی پڑے گی اسی لیے آپ دیکھ لیں لوگ نیکی پہ چلتے ہیں بڑا جوش چلتا ہے دیوانی کے دنوں میں پھر اچانک کوئی حالات بن جاتے ہیں کسی کے ساتھ فائنینشیل کوئی پرابلم شروع ہو جاتے ہیں کسی کے ساتھ تعلیم کے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں کسی کے اور مسئلے شروع ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ کرتے کرتے جناب وہ داڑھی بھی گئی اور نمازیں بھی گئیں سب کچھ چھوٹ جاتا ہے اتنا آسان گاؤں نہیں بھائیوں یہ بہت مشکل گاؤں ہے تباہ اور عمرے سے ریلیٹڈ جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے آٹھ چیزیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے سفر پر جانے کے لیے نمبر ایک مردوں کے لیے احرام کی دو چادریں انت ایک ٹیمر بنانے کے لیے ایک اوپر لینے کے لیے اور پریفریبل ہے کہ یہ سفید ہو کیونکہ صحیح عزیز ہے جامعہ سر میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق دو ہزار آٹھ سو تک اور یہ نسائی اور ابن ماجہ میں بھی موجود ہے کہ سفید بات پہنا کرو یہ پاکیزہ اور سیب ہوتا ہے اور اپنے مردوں کو بھی سفید بات میں دفنایا کرو اس پہ تو ہم سب عمل کرتے ہیں کہ مردوں کو زبیل لباس نہیں درسایا جاتا ہے تو یہ پریفریبل ہے سفید لباس نمبر دو ایسی جوتی جس میں ٹکنے ننگے رہتے ہو جیسے یہ ہائی چپل وغیرہ ٹکنے نہیں ڈھانپ سکتے احرام کی حالت نمبر تین پیٹ پر باندھنے والی بینک جس میں آگے کھانا بھی بنا ہوا ہوتا ہے اور اس پہ اوپر زپ ہوتی ہے تاکہ ضروری ڈاکومنٹ پاسپورٹ وغیرہ اس میں رکھا جا سکے اور کرنسی وغیرہ بھی نمبر چار ضروری ادبیات بعض اوقات لوگ مریض ہوتے ہیں اور بلڈ پریشر کے مریض ہیں کچھ اور بیماریوں کے مریض ان کو کنٹینیوسلی اپنی دوائیاں لینی پڑتی ہیں تو اس کے لیے حاجی کیمپ میں وہ دوائیاں دکھا کر وہیں سے سیل کروانی ہوتی ہے ورنہ ایئرپورٹ پہ اگر خود سے آپ دوائی لے گے تو وہ آپ سے قبضہ کر لیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان سے تو کتنے مسلمان ہیں جو ہیئروئن کی اسمگلنگ کرتے ہیں اور سعودی عرب میں سزائے موت ہے ہیئروئن کی اسمگلنگ تو لہذا گورنمنٹ ڈرتی ہے وہ آپ کی جان کی حفاظت کی حادت وہ کسی قسم کی دوائی ہو وہ روک لیتے ہیں علیہ یہ کہ وہ سیل شدہ جو حاجی کیمپ سے آپ لگوا لیں ٹیکا لگوانے کے لیے جب جاتے ہیں تو وہاں پر آپ دوائیاں بھی ان سے سیل کروا سکتے ہیں نمبر پانچ ضروری لباس کم از کم تین جوڑے اور ایک تولیہ اور زیادہ سے زیادہ بھی تین ہی جوڑے اس سے زیادہ ضرورت نہیں وہاں اتنا ٹائم ہوتا ہے جوڑے ہفتے بعد بھی جوڑائے اگر دھوئے جائیں تو آسانی سے دھو سکتے ہیں تین جوڑے اور ایک تولیہ بس اس کے علاوہ کوئی سامان کی ضرورت نہیں ہے آپ حیران ہو رہے ہوں گے بس تین جوڑے اور ایک تولیہ یہ میں آپ کو بہت بڑا ٹپ دے رہا ہوں یہ سب کچھ ہینڈ بیگ میں آ جائے گا اپنا ہینڈ بیگ آپ جہاز میں اوپر تک اندر لے کے جا سکتے ہیں لہذا وہ سامان بک کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی لوگ لائن میں لگے ہوئے ہوں گے آپ کو سے اپنا ہینڈ بیگ لے کر نیچے اترے ہوں گے میں نے تو پریکٹیکلی اسی کی طرح کیا میری وائف نے بھی اپنا بیگ اٹھا لیا میں نے بھی اپنا بیگ تین جوڑے اور ایک تو لیا سال اور کسی سامان کی ضرورت نہیں نہ صابن کی نہ تیل کی یہ تمام چیزیں اسامی سے وہاں پر مل جاتی ہیں جہاں بھی آپ کی رہائش ہوگی پاس دکانیں ہی دکانیں ہیں اور سب سے بڑا ایسٹ انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ سعودی عرب کی کوئی دکان ایسی نہیں جہاں پر اردو بولنے والا کوئی نہ ہو بلکہ میں تو کہتا ہوں اب اس وقت اردو زبان مسلمانوں کی سب سے بڑی زبان بن چکی ہوئی ہے اردو پچاس فیصد سے زیادہ مسلمان دنیا کے اردو زبان بولتے اور سمجھتے ہیں ہاں لکھنے میں چلے وہ ہندی زبان کے الفابیٹ الگ ہیں ہمارے الگ ہیں وہ الگ بات لیکن بولنے اور سمجھنے میں اور وہاں پر اکثر جو ملازمین دکانوں پر رکھے ہوئے عربیوں نے بلکہ میں تو جس بھی دکان پہ گئی ہوں آپ, آپ کو لگتا ہی نہیں کہ آپ اپنے ملک میں یا وہاں پر ہیں تو اردو کا کوئی پرابلم نہیں نمبر چھ کرنسی لے لیں اپنے ملک کی بھی اور خصوصاً سعودی ریال بھی کچھ اپنے ساتھ رکھ لیں نمبر سات پاسپورٹ اور دیگر اہم ضروری کاغذات جو ہیں یہ اپنے ساتھ رکھیں اور اذکار کارڈ جو ہے سنت اذکار کارڈ یہ اپنے ساتھ ضرور رکھیں تاکہ وہاں پر ٹائم ضائع نہ ہو اور حج اور عمرے کی جو میں نے کتاب دار السلام کی بتائی مصنون حج اور عمرہ پاکٹ سائٹ وہ بھی اپنے پاس رکھیں اور نمبر آٹھ موبائل اپنے ساتھ ضرور رکھیں لیکن وہاں پر بھی احتیاط کرنی ہے نہیں کہ ہر بات موبائل بولتا رہے اور وہ آپ کو سخت تجربہ ہو بھی جائے گا کہ تواب کے دوران اتنے موبائل بولتے ہیں کہ ساری روحانیت کا بیڑا گرم ہو جاتا ہے موبائل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے کتنے فائدے ہیں ایک تو گھر والوں سے رابطہ ہو سکتا ہے دوسرا آپ نماز کے وقت اٹھنے کے لیے الارم اس میں لگا سکتے ہیں الارم موجود ہے اسی طریقے سے آپ ڈیٹ دے سکتے ہیں باقی ساری ہی چیزیں موبائل کے اندر موجود ہیں اور سستے والا موبائل جو لانگ بیٹری ٹائمنگ والا ہو وہ ساتھ رکھیں تاکہ ہفتے میں ایک دفعہ چارج کرنا پڑے ویسے چارجنگ کا کوئی مسئلہ نہیں ہر جگہ وہاں پر موجود ہے کمرے کے اندر اور ساتھ ہی موبائل کے تسبیح اور الیکٹرانک کاؤنٹر اگر ہو سکے تو وہ رکھ لیں تاکہ وہاں پر ٹائم ضائع نہ جائے جب بھی کوئی ٹائم ملے تو اس تسبیح کے اوپر یا الیکٹرانک کاؤنٹر کے اوپر اللہ کا ذکر کریں تو یہ آٹھ میں نے بڑی بڑی چیزیں بتا دی اب سوئی دھاگا کینچی شیشہ، صابن نمک مرچ لوگ پتہ نہیں کیا کچھ لے کے جا رہے ہوتے ہیں حالانکہ یہ تمام چیزیں وہاں سے سستی مل جاتی ہیں سرف تک ہر چیز مل جاتی ہے بھائیو حج یا عمرہ پر جانے والے لوگوں کے لیے دو پاسبلٹیز ہیں نمبر ایک یہ کہ یہاں سے جانے والے لوگ انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش سے اگر تو ابھی کافی سارے دن حج میں پڑے ہوئے ہوں تو وہ ڈائریکٹ مدینہ شریف پہلے جاتے ہیں اور پھر مدینہ سے مکے کی طرف آتے ہیں اور اگر لیٹ جائیں تو پہلے مکہ شریف جاتے ہیں دونوں صورتوں میں جو میکات آئے گا وہاں پر پہنچ کر ہم نے احرام باندھنا ہوگا میکاط جو ہے یہ میکاط کی ٹیکنالوجی کو اصطلاح کو سمجھ لیں میکاب اس جگہ کو بولتے ہیں کہ جہاں سے آپ احرام باندھے بغیر آگے نہیں جا سکتے اگر آپ کی عمرے اور حج کی نیت ہے تو حج اور عمرے کی نیت نہیں پھر جا سکتے یہ جو فقہ حنفی کے اندر یہ من گھڑت مسئلہ لوگوں نے داخل کر دیا کہ جی واجب ہو جاتا ہے جو مکات کو کراد کرے کہ اس نے عمرہ کر نہیں کرنا ہے بھائی جو عبادت خود لفظی ہے وہ واجب کیسے ہو سکتی ہے اور اس کا ثبوت یہ کریٹیکل بات تھی میں حدیث کا ریفرنس دینے لگوں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ایک ہزار آٹھ سو چھیالیس نمبر حدیث ہے اور صحیح مسلم میں تین ہزار تین سو نو نمبر حدیث ہے امام بخاری نے اس میں باپ باندھا ہے کہ احرام کے بغیر مکے میں داخل ہونے کا جواب اگر حج اور عمرے کی ہو تو اور حدیث یہ لے کر آئے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں اس حال میں داخل ہوئے تھے کہ احرام نہیں باندھا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر پر سیاہ رنگ کی پگڑی تھی امامہ تھا کالے رنگ کا امامہ مبارک اور سادر بادہ احرام بھی نہیں باندھا ہوا تھا پگڑی باندھنا خود بخود ہی اناؤسمنٹ ہے کیونکہ پگڑی تو احرام کی حالت میں نہیں باندھ سکتے لیکن شکر ہے دونوں الفاظ موجود ہیں ورنہ تو مولوی بیچ میں گس جاتا ہے پگڑی کا ذکر ہے احرام کا تو نہیں اس میں الفاظ ہے بغیر احرام کے داخل ہوئے لہذا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جس کی حاج اور عمرے کی نیت ہے وہی احرام باندھ کے جائے گا ورنہ مکات کو اعتراض کرتا ہے تو کرے کوئی عمرہ اس کے اوپر فرض نہیں ہے تو جو لوگ یہاں سے ڈائریکٹ مکے جانے والے ہیں ظاہر ہے کہ مکاح کو آئے گا جہاز میں بیٹھے ہوئے ہائی جہاز کے اندر اب کیا کریں تو ایئر پر جانے سے پہلے حاجی کیمپ میں ہی غسل کر سکتے ہیں یا ایئرپورٹ میں بھی غسل کرنے کا سلسلہ موجود ہے کوئی پرابلم نہیں ہے وہ میں آگے بتا دیتا ہوں سٹیپس جو آئیں گے ان میں بہرحال یہاں سے احرام باندھ لیں لیکن کپڑے احرام کے جو باندھنے کے بعد نیت نہ کریں صرف احرام باندھ لیں ان اعمال و کا دار و مدار نیتوں پر ہے ویسے بھی اگر یہ کوئی لباس احرام پہن لے تو وہ کوئی اس وقت احرام والا ڈکلیئر نہیں ہو جاتا جب تک کہ نیت نہ کرے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو عمومی لباس بھی یہی تھا کبھی کرتا اور نیچے سحمد اور کبھی احمد اور اوپر چادر یہ عام لباس بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو میکاس سے پہلے پہلے جہاز کے اندر جب آپ مکہ کی طرف جا رہے ہیں مدینہ کی جا رہے ہیں پھر تو پرابلم ہی کوئی نہیں ہے پھر تو آپ بسوں میں آئیں گے تو میکاس جب آئے گا وہ بتا دیں گے وہاں پر غسل خانے بہت زبردست بنے ہوئے ہیں وہاں پر بڑی آسانی کے ساتھ احرام باندھا جا سکتا ہے یہاں پر احرام باندھ کر بیٹھ جائیں ہوائی جہاز میں تقریباً بیس پچیس منٹ پہلے ہوائی جہاز میں اناسمنٹ ہوگی کہ نکات آنے والا ہے لہٰذا سب لوگ اپنی اپنی نیت کریں لیں پھر جہاز میں لوگ اپنی نیت کر لیں گے اور نیت کے الفاظ بھی آگے آ رہے ہیں میں بتا دوں گا کیا ہے تو یہ سارا معاملہ ہوگا اب نکات پانچ نکات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈکلیئر کیے ہیں مختلف سمتوں سے آنے والوں کے لیے ہماری جو یہاں سے جانے والے لوگ ہیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش افغانستان ملیشیا انڈونیشیا چائنا سری لنکا یمن ایران یہ سارا یعنی سمجھ لے ستر فیصد مسلمانوں کا جو مکات ہے وہ ہے یم لم, لم یہ بانوے کلومیٹر خانہ کا سے پہلے آتا ہے یم لم لمب ایک جگہ کا نام ہے یہ بخاری اور مسلم دونوں میں پانچوں میکات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وف بتا دیے کہ جو اس طرف سے آئیں گے وہ یہ مکات ہے اس موقع پر پہنچ کے یا اس سے پہلے پہلے احرام باندھے کسی طریقے سے جو مدینہ شریف سے آتے ہیں تو اب حاجی جو بہت پہلے چلے جاتے ہیں مدینہ شریف جاتے ہیں پھر وہاں سے آتے ہوئے مکہ شریف سے تقریباً ایک سو چھبیس کلو پہلے غل خلیفہ ایک جگہ ہے جسے بیر علی بھی کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت کی وجہ سے وہاں پر ایک کنواں بھی ہے بیر علی تو وہاں پر احرام باندھا جاتا ہے وہاں بہت بڑی مسجد اور غسل خانے اور وز وہ خانے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں خود بخود بسے وہاں پر رک جائیں گی اور وہاں پر آپ غسل کر کے سارا احرام وغیرہ باندھ لیں گے اسی طریقے سے شام اور مصر کی طرف سے آنے والے لوگ جو ہیں وہ جوفا نامی ایک جگہ ہے وہاں تک احرام باندھ لیں گے اسی طریقے سے باقی جگہ بھی اب یہاں پر تین ٹرم سمجھ لیجیے نمبر ایک ہے آفاقی آفاقی وہ لوگ ہیں جو کہ میکار کی حدود سے باہر حج اور عمرے کے لیے آئیں گے جیسے ہم لوگ یہاں سے جانے والے ہیں ہم ہیں آفاقی دوسری ٹرم ہے اہل ہل اہل ہل ہہل ہل وہ لوگ ہیں جو حرم کے تو نہیں رہنے والے لیکن میکات اور حرم کے درمیان رہتے ہیں وہاں پر ہی رہتے رہنے والی وہاں کے اب وہ لوگ مکات واپس نہیں جائیں گے احرام باندھنے کے لیے ان کا گھر ہی ان کا میکات ہے اور تیسرے ہیں اہل حرم جو کہ حرم کے اندر رہنے والے لوگ ہیں مکہ شریف کی جو پوری آبادی ہے اس کے اندر ان کا اپنا گھر ہی ان کا میکاس ہوگا تو صرف آفاقی جو لوگ ہیں وہ میکات پہ جا کر احرام باندھیں گے جیسا یہ میں نے تینوں ٹرمز بھی کلیئر کر دی اب حج یا عمدہ کرنے والے لوگ میکات پر پہنچ کر پانچ کام کریں گے نمبر ایک غسل کریں یہ سنت ہے ضروری نہیں اگر کسی نے غسل نہ بھی کیا یہ اس طرح نہیں ہے جیسے نماز پڑھنے سے پہلے وزو کرنا ہوتا ہے لیکن پریفریبل ہے لیکن احرام باندھنے کے بعد بعض لوگ دو نفل پڑھتے ہیں یہ کسی ضعیف روایت سے بھی ثابت نہیں ہے غسل کریں یہ پہلا گاؤں نمبر دو جسم پر خوشبو لگا لیں احرام باندھنے سے پہلے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خوشبو کا بہت اہتمام کرتے تھے تو احرام سے پہلے جسم پہ خوشبو لگا لیں کپڑوں پہ نہیں لگانی جسم پہ لگا کے اس کو کچھ کر لیں بے شک خوشبو آتی دے کپڑوں پہ لگائیں گے تو دم واجب ہو جائے گا جان بوجھ کر وہ نہیں لگا سکتے نمبر تین احرام کی دو چادریں لپیٹ لیں یہ مردوں کے لیے عورتوں کے لیے تو وہی احرام ہے کہ انہوں نے اپنے چہرے کے اوپر سے کپڑا ہٹا لینا اور باقی بال وغیرہ کور کر لینا لادہ سے جو احرام رکھے ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس طریقے سے بالوں کو ڈھانپا جائے چہرے کی ٹکیا بس نظر آئے یا ہاتھ اور پاؤں ہاتھوں پہ بھی نہیں پہن سکتے وہ تو یہ دو چادریں اس کے بعد پلس یہ ہے کہ ایسی جوتیاں پہننی ہیں جو ٹکنے ننگے رکھے یعنی ہوائی چپل یہ مردوں نے بھی اور عورتوں نے نمبر چار اب آپ نے نیت کرنی ہے اگر تو آپ حج تمتو کر رہے ہیں تو ظاہر ہے پہلے عمرے کی نیت ہوگی وہ بعد میں آج کی نیت دوبارہ ہوگی اور اگر حجرام کر رہے ہیں تو پھر ایک ہی نیت میں دونوں کی اکٹھی نیت کرنی ہوگی اس میں احرام نہیں کھولا جاتا تو 99% نائن لوگ تو حجے تمتو کرتے ہیں یہ نیت ہوگی اللہ کا امرا اے اللہ میں حاضر ہوں عمرہ کرنے کے لیے اردو میں بھی بول سکتے ہیں اور حج حجان ہوگا تو ہوگا اللہ لبئی کامرتاً حج میں عمرہ اور حج دونوں کی ایک ساتھ نیت کرتا ہوں نمبر پانچ جیسے ہی نیت کی بلند آواز سے کم از کم ایک دفعہ پڑھنا ہے لبیک اللہ لبعک لبیک لا شریک ان الحمد البیک انمدا ون نحمتا یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ثابت ہے بلند آواز سے مردوں نے لیکن عورتوں نے آہستہ آواز ہے اس میں کوئی واضح حدیث تو موجود نہیں ہے اشارے ضرور ملتے ہیں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اگر امام کو غلطی لگ جائے تو مرد سبحان اللہ کہہ کے اس کو غلطی کی طرف متوجہ کریں گے اور عورتیں جو ہیں اپنے یوں ہاتھ پہ ہاتھ مار کے وہ زبان سے نہیں بولیں گی تو عورت کی زبان کا بھی پڑھتا ہے اس حوالے سے تو بلند بات کری لیکن اتنی آواز سے عورتیں بھی ضرور کہیں گے کہ وہ اپنے کام ان کے خود سنیں نماز بھی اتنی آواز میں پڑھنا ضروری ہوتی ہے اس کے علاوہ بخاری اور مسلم میں دو اور طلبیہ بھی موجود ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہی پڑھتے جائیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ بھی تلبیحہ کے الفاظ موجود ہیں اللہ لب لبیک اللہ عمل لبیک حاضر ہوں اے میرے اللہ میں حاضر ہوں لبیک لا شریک لک لبیک حاضر ہوں میں اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں ان نلحمدہ بے شک جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ نعمت اور تمام جو نعمتیں ہیں لک لکول ملک اور جتنی بھی یہ بادشاہت ہے پوری دنیا کی یہ تیرے لیے ہے لا شریک الک میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹہراتا عورتیں بھی احرام باندھیں کہ وہ احرام کیا ہے انہوں نے پہلے ہی باندھا ہوا ہے صرف یہ ہے کہ چہرے کی ٹکیا ننگی کرنی ہے وہ بعد میں بتا بھی دیتا ہوں اب احرام کی حالت میں کل بارہ کام ایسے ہیں قرآن پاک صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روشنی میں جو نہیں کر سکتے یہ اب بڑی کریٹیکل چیز ہے نمبر ایک میں تیزی تیزی سے کور کروں گا تاکہ ہمارا یہ لیکچر مکمل ہو جائے مردوں کے لیے سلہ ہوا کپڑا پہننا شلوار قمیض یا پائجامہ یہ پہننا منا ہے لیکن اگر احرام کی چادریں میلی ہو جائیں تو بدل سکتے ہیں یہ جو مشہور ہے کہ انہی چادروں میں گندے ہی رہنا ہے ایسا نہیں ہے چادر آپ کوئی اور باندھ لیں اس کو کھول دیں یہ نہیں کہ وہی کپڑے باندھ کے رکھنے ہیں وہ کپڑے اس طرح کے ہونے چاہیے آپ بے شک تین چادریں بدلیں اور تولی والا احرام ہو تو سردیوں میں ذرا آسانی رہتی ہے ٹھنڈ سے بھی بچت ہو جاتی ہے اور رات کو سوتے وقت صرف چہرے کے اوپر کپڑا نہ ہو باقی پورے جسم کے اوپر کمبل وغیرہ بھی اوڑھا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے نمبر دو سر پر ٹوپی کپڑا پگڑی یعنی اماما وغیرہ یہ نہیں باندھ سکتے یہ حج کا پروٹوکال ہے احرام میں اور عمرے کا بھی نمبر تین جسم یا کپڑوں پر خوشبو لگانا یہ کام نہیں کر سکتے یہ جو مشہور ہے کہ نہ ہی نہیں سکتے گندے ہی رہیں ایسی کوئی بات نہیں بلکہ اتقاب کے بارے میں مجھے پتا چلتا ہے کہ بعض علمائی کہتے ہیں جب تک غسل فرض نہ ہو اس وقت تک اتکاب والا اٹھ کے غسل نہیں کر سکتا تو بھائی دس دن تک وہ جون جولائی کی گرمی میں جب مسجد کے اندر وہ بدبو پھیلائے ایک طرف تو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص پیاز کھائے وہ مسجد میں نہ آئے جب تک صفائی نہ کرے اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے آپ صاحب اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ کوئی بندہ غسل کیے بغیر جمے کی نماز پڑھنے نہ آئے کیونکہ بدبو آتی ہے تو, تو یہ کہیں نہیں لکھا ہوا وہ غسل کر سکتا ہے ویسے بھی وہ سنائی مسجد بھی مسجد کے اندر شامل ہے مسجد کی باؤنڈری کے اندر گزل کرنے ہوتے ہیں ادھر جانے سے کوئی اتراف ٹوٹ نہیں جاتا تو احرام کی حالت میں بھی نہا سکتے ہیں صابن بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن بغیر خوشبو والا خوشبو والا صابن نہ ہو نمبر چار جرابے موزے اور ٹکنے والے جوتے استعمال نہیں کر سکتے نمبر پانچ نکاح نہیں کر سکتے احرام کی حالت میں نا نکاح کا پیغام دے سکتے ہیں نمبر چھ خشکی کا کوئی جانور شکار نہیں کر سکتے خشکی کا جانور ہرن وغیرہ اب یہ ہمیں باتیں عجیب لگ رہی ہوں گی ظاہر ہے کہ بھائی جو لوگ چار چار مہینے پیدل سفر کر کے جاتے تھے راستے میں کئی ہرنیں آتی ہوں گی ان کے سامنے جیسا کہ صورت المائدہ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم احرام کی حالت میں تمہیں ازمائیں گے جانوروں کے ذریعے تمہارے آگے گر رہے ہوں گے پھر دیکھیں گے کون احرام کی پسندی پوری کرتا ہے جیسا کہ بنی اسرائیل کو آزمایا تھا کہ ہفتے والے دن ساری مچھلیاں آتی تھیں اور وہ پھر انہوں نے ہیلا بازی کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کون و قید خاصین عین ہوئے بندر بنا دیا تو اس طرح مسلمانوں میں بھی ازمائش اس اعتبار سے آتی تھی شکر ہے اس ازمائش سے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا کہ یہاں سے جہاز میں بیٹھے اور سیدھا وہاں پہنچے نمبر سات بال کٹوانا یا بھونڈنا کسی نے کو کوئی آج تک کوئی گاڑی کا بال نکال لیا یا وہ نہیں مکمل طور پر سر کے بال اچھا خاصا حصہ ریمو کر دینا یہ منع ہے اور یہ اس میں سے کوئی بھی کام کیا جائے گا تو پھر اس میں فیلیا دینا پڑے گا وہ آگے آ رہا ہے ایون غیر ضروری بال بھی صاف نہیں کر سکتے نمبر آٹھ ناخن کاٹنا یہ بھی نہیں کر سکتے نمبر نو فوہش گوئنگ نہیں کر سکتے بے حیائی کی کوئی بات ایون کوئی سیکچل بات اپنی بیوی کے ساتھ بھی ڈسکس نہیں کر سکتے نمبر دس بیوی کے ساتھ اس دفاعی تعلق یہ قائم نہیں کر سکتے نمبر گیارہ لڑائی جھگڑا اور دیگر کبیرہ گناہوں سے مکمل پرہیز کرنا ہے احرام کی حالت میں اور نمبر بارہ چہرے پر کپڑا یا نقاب وغیرہ یا ہاتھ میں دستانے نہیں پہننے اب یہاں پہ میں وہ مسئلہ کلیئر کر دوں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق ایک ہزار آٹھ سو اڑتیس نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ احرام کی حالت میں عورتیں اپنے چہروں پر نکاب نہ ڈالیں یہ الفاظ ہیں اور نہ ہاتھوں میں دستانے پہنیں احرام کی حالت ہے. اس کی ٹیکنیکل ریزن کیا ہے وہ میں بعد میں بتا دیتا ہوں اس کے ساتھ ہی ظاہر ہے کہ کتنا بڑا مجمع اور رش ہوتا ہے اس میں اگر اس طریقے سے نکاب شروع کروایا جائے تو لوگوں کے لیے بڑی پرابلم کھڑی تو اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے اور دوسری طرف عزمائش بھی رکھی ہے کہ نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے جو سورہ نور میں آیا کہ مسلمان مردوں کو حکم دو کے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کے وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اب یہاں بعض لوگوں نے ایک حدیث جو کہ بالکل اصول محدثین پر پکی مردود روایت تھی اس کو اپنی کتابوں میں لکھا اور میں سمجھتا ہوں اگر ان کو یہ بات پتا تھی کہ روایت ضعیف ہے تو انہوں نے علمی قیادت کی ہے صرف اپنا مسئلہ ثابت کرنے کے لیے اور وہ سنبی دعود میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق ایک ہزار آٹھ سو تینتیس نمبر حدیث ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم لوگ احرام کی حالت میں تھے جب قافلے ہمارے پاس سے گزرتے تھے تو چونکہ ہمارے چہرے ننگے ہوتے تھے تو ہم قافلوں سے پردہ کرنے کے لیے اپنے چہروں کے آگے چادروں کو لٹکا لیا کرتے تھے گھونگھٹ کے طور میں وہ کہتے ہیں دیکھیں عورتوں نے اس حالت میں بھی پڑتا چلنا ہے اس وجہ سے ایک بدت بھی لوگوں نے جات کی ہے وہ پی کیپ پہنی ہوتی ہے یوں کر کے عورتوں کو خصوصا ہمارے یہ خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں انہوں نے بڑی بڑی پی کیپ عورتوں کو آگے وہ چجے بنا کے ایسے وہ کپڑے لٹکائے ہوتے ہیں عجیب عورتوں کو انہوں نے جو ہے وہ عجوبہ بنایا ہوا ہوتا ہے کہ جی ہم لوگ چہرے پہ ٹیکس تو نہیں کر رہا نا یہ وہی وہ ہیلے ہیں تو کس حدیث سے سہارا لیتے ہیں بھائیوں جب حدیث سابت ہی نہیں ہے اس حدیث میں وہ راوی ہے کہ جو علم حدیث کے بچے بچے کو پتا ہے کہ یہ راوی مردو متروک اور ضعیف ترین اور مختلف کی راوی ہے اس کا نام ہے جزید بن ابی زیاد یہ مشہور راوی ہے پکا ضعیف راوی ایون ہنبی بھی مانتے ہیں ضعیف ہے اور اہل حدیث بھی کہتے ہیں ضعیف ہے اور اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی ضعیف کہا اور دور حاضر میں ہمارے پاکستان میں بہت بڑے اسما اور اجال کے عالم شیخ زبیر علی ضعیف صاحب انہوں نے بھی اس حدیث کو ضعیف کہا ہے آج کل بیمار ہیں کال ہی میری فون پہ بات ہوئی آئی سی یو سے ان کو شفٹ کیا ہے شفا انٹرنیشنل میں سے اب وارڈ کے اندر آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو شفا آفر فرمائے خالص کا اٹیک ہوا تھا لیکن ابھی زبان ان کی نہیں چل رہی دماغ صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے ہاتھ کے اشاروں سے لکھ کے بات کرتے ہیں انہوں نے بھی اس حدیث کو ضعیف کہا یزید بن ابھی زیاد اس میں ضعیف راوی ہے جو مدلث بھی ہے مختلف بھی ہے تو یہ روایت روایتی فارغ گئی جس کی بنیاد پہ یہ سارے کا سارا, سارا ڈرامہ رچا ہوا تھا لہٰذا یہ کوئی روایت نہیں اور ویسے بھی بخاری سے ٹکرا سکتی ہے ٹکراری سیدھی سیدھی بخاری میں جب حکم دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ نکاب نہیں رکھنا تو یہ روایت کیسے صحیح ہو سکتی تھی اب اس کے الٹ میں ایک اور روایت بتاتا ہوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علیہ حدیث ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق ایک پچپن, صحیح مسلم میں تین یہ اور مسئلہ کھول دے گی کہ احرام کی حالت میں چہرہ کھلا رکھنا ہے کہ سید فضل ابن اباد رضی اللہ تعالی حضور کے شہشاد لگتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن چھوٹی عمر کے تھے بڑے گورے چیٹے تھے سیابی روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے ٹوٹ نہیں تھے اتنے میں ایک عورت حجت الوداع کے موقع پر ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی تو وہ فضل ابن آباد اس عورت کو گورنا شروع کر دیا نوجوان تھے عورت اپ کا چہرہ کھلا ہوتا تھا وہ گھر رہے تھے تو نبی وسلم نے یوں ہاتھ پیچھے دوسری طرف دیا تھوڑی دیر بعد وہ دیکھنا شروع ہو علیہ وسلم کو پیچھے بھی نظر آتا تھا یہ بات یاد رکھیے گا بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے آپ علیہ وسلم کی یہاں پر آنکھ نہیں تھی لیکن آپ کو تھری ڈگری کا بھی نظر آتا تھا یہ آپ کا موج تھا تو آپ کو پیچھے نظر آ رہا تھا کہ یہ کیا حرکت کر رہا ہے پیچھے بیٹھ کے نبی کے پیچھے بیٹھ کے یہ اندازہ کریں کہ یہ دین پہ چلنا پورے اثرات پہ چلنا ہے اتنا آسان کام نہیں ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ بھی پوچھنے لگی تو وہ دیکھنا شروع ہوا پھر حضور نے جب بات شروع کی پھر وہ دیکھنا شروع کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تین دفعہ ان کا یوں چہرہ پکڑ کے دوسری طرف پھیر دیا تو اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ وہ عورت کا چہرہ کھلا ہوا تھا یہ صحیح بخاری میں بھی صحیح مسلم میں میں, میں نے اس کا ریفرنس دے دیا الحمدلہ. اب آ جائے جناب فدیا اور دم یہ اکثر اب اس دم واجب ہو جاتا ہے دم ہو جاتا ہے کہ دم کلا کا نام ہے فدیہ عربی میں اس کو ہم کہتے ہیں کہ جتنے میں نے بارہ کام بتائے ان میں سے کوئی کام بھی جان بوجھ کر کیا جائے تو فدیہ واجب ہو جائے گا بھول کر ہو گیا تو کوئی فدیہ نہیں جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق متفغ حدیث ہے جس نے روزے کی حالت میں بھول کر کھا پی لیا تو اللہ نے اسے کھلایا اور پلایا روزہ نہیں اس کا ڈوبے لیکن ان بارہ میں سے ایک کام ایسا ہے کہ وہ بھول کر بھی ہوا تو پورا ہاتھی برباد ہوا ح اگلے سال دوبارہ کرنا پڑے گا اور وہ ہے میاں بیوی بی کا ازدواجی تعلق یعنی انٹر کورس اور ہے یہ اتنا عجیب و غریب کام ہے کہ یہ بھول کے تو نہیں ہو سکتا یہ تو امپاسبل ہے یہ جان بوجھ کے ہی ہو تو باقی سارے معاملات جو ہے وہ بھول کے ہو سکتے ہیں کسی بندے نے جو ہے وہ بھول کے چہرے پر رات کو سوتے وقت کمبل اوپر لے لیا جتنا ہم لوگ جب گئے تھے دو سات کے اندر تو سردیاں تھی منا میں ہم نے کمبل اوڑے ہوئے تھے تو بعض اقدامات ایسے ہو جاتا تھا کہ رات کو نیند کی حالت میں اوپر ہوئے تھے دوسرا یاد کرواتا تھا بھائی پیچھے کروئے تھے یہ الگ بات ہے اور البقرہ کی آیت نمبر 186 میں موجود ہے 196 میں اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے بخاری میں 1814 اور صحیح مسلم میں 2881 ہزار آٹھ سو رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ میں احرام کی حالت میں تھا لیکن میرے سر میں جوئیں پڑ گئیں اتنی جوئیں پڑھی کہ میں جب کوئی کام کر رہا ہوتا تھا تو میرے سر سے جوئیں ٹپک رہی ہوتی تھی نیچے گر رہی ہوتی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے تو میں نے ان کو شکایت کیا میری حالت آپ دیکھ رہے ہیں اور ابھی تو بڑے دن پڑے ہیں احرام کھولنے کے وقت جا کے کہیں سر کے بال بڑھانے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے اس بندے پر رحم آیا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئی الحمدللہ اور کتنی بڑی تعدت اس سے کے لیے ان کے سوال پر آیات قرآن کی نازل ہوئی سورت البکرا آئڈ نمبر ایک تو آپ صلی اللہ علیہ نے ان کو فرمایا کہ اس طرح کرو تم اپنے سر کے بال بھونڈ دو بہت زیادہ صاف کر دو لیکن چونکہ اب یہ تم نے کام ایسا کیا جو احرام کی حالت میں نہیں کر سکتے مجبوراً کرنا پڑا ہے تو اب ایک قربانی حرم کی حدود میں جا کر ایک بکری قربان کرنی ہے تم نے اور اس کا گوشت وہیں پر غربا میں تقسیم کرنا ہے خود نہیں کھانا یہ وہ دوسری قربانی نہیں جو آپ خود بھی کھا سکتے ہیں کہ دم والی قربانی جو ہے یہ آپ نے غریبوں میں ہی مال کھانا اور حرم کی حدود میں دینی ہے اور کہیں نہیں اپنے گھر میں نہیں تو اگر یہ نہ دے سکو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جس کو کھانا کھلا دو اور پر سوا کلو غلہ ان کو دے دو آج کے اعتبار سے سوا کلو اس میں تو حدیث میں سو لفظ ہیں تو آج کل کے اعتبار سے سوا کلو گندم یا اس کی رقم اس کو دے دی اور یا پھر تین روزے مسلسل رکھ لیے ہیں ان دونوں میں تو آپشن موجود ہے لیکن بکری والا جو ہے اگر کوئی امیر آدمی تو اس نے بکری پھر دینی ہوگی یا بکرا دینا ہوگا لیکن اس کے بعد آپشن ہے یا چھ مساقید کو کھانا یا تین روزے رکھنا تو یہ ہے دم اور احرام کی حالت میں چاہے وہ حج کا ہو چاہے وہ عمرے کا ہو اب دوران سفر کون کون سی سٹیجز آتی ہیں ان کو میں سکپ کرتا ہوں ورنہ تو وہ بھی ایک گھنٹے کی پوری گفتگو سے بنتی ہے جو باتیں سمجھانے والی ہیں میں وہ یہاں پر خانہ ہاں کعبہ شریف کا تعارف تھوڑا سا کروا دوں اس کے بغیر آپ کو تباب اور صحیح کا پتہ نہیں چلے گا ایک دفعہ درستی پڑھ اللہ... حمید مجید بھائیو اب حرم کا ذرا تعارف ہو جائے خانہ کعبہ جو ہم اپنی ویڈیوز میں انٹرنیٹ کے ذریعے یا سعودی عرب کے چینل کے ذریعے ایک گھر دیکھتے ہیں جس پہ کالا گلاب چڑھا ہوا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں خانہ کام اپنی لینگویج کے اندر اور وہ پوری مسجد جو ہے مسجد الحرام <تصفح> ہے یعنی حرمت والی جگہ ہے وہاں پر حرام کام کرنا بہت بڑا گناہ ہے اس کا تعارف ہم سن لیتے ہیں خانہ کعبہ شریف بھائیو بیسیکلی ریکٹینگولر شیپ میں ہے مستطیل ہے اور اگر حتیم کو بیچ میں شامل کیا جائے تو پرفیکٹ مستطیل بن جائے لیکن اس وقت بھی اگرچہ حتیم باہر ہے لیکن پھر بھی یہ ریکٹینگولر شیپ میں ہے خانہ کعبہ شریف اگر انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کی طرف سے خانہ کعبہ کو دیکھا جائے تو سب سے امپورٹنٹ حصہ خانہ کعبہ شریف کا وہ ان علاقوں کی طرف مشرق کی طرف ہے اور اس کے تمام اہم جگہیں ادھر سے نظر آ رہی ہوتی ہے یہ ریکٹینگولر شیپ میں خانہ کعبہ شریف اس کا جو یہ والا کارنر ہے اس کارنر پہ ہے حجر اتب جو جنتی پتھر ہے اس کا تاروف میں بعد میں کروا دوں گا اس کے ساتھ ہی تھوڑے سے فاصلے پر خانہ کعبہ کا دروازہ ہے اور یہ کونہ تو ہو گیا نجر اسپت والا یہ جو دوسرا کونہ ہے ریکٹینگل کا اس کو کہتے ہیں رکن عراقی یعنی یہ جو کونہ ہے ایراک کی طرف ہے اسی طریقے سے اس کے بالکل ڈائرنلی آپوزٹ جو ہے وہ ہے رکن یمانی یہ کارنر یمن کی طرف ہے اس لیے رکن یمانی کہتے ہیں اور حضر اسبد کے ڈائیگنلی اپوزٹ جو رکن ہے اس کو رکن شامی کہتے ہیں یہ کارنر شام کی طرف یاد رکھنا ضروری نہیں ہے لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں اسی طریقے سے رکن عراقی سے لے کر رکن شامی تک ایک چھوٹی سی دیوار سائیڈ میں سیمی سرکولر نظر آئے گی اس کو ہم کہتے ہیں حکیم اور یہ خانہ کعبے کا حصہ ہے صحیح بخاری میں موجود ہے کہ مشرقین عرب جو ہیں وہ اپنے پاکیزہ مال کے ذریعے بیت اللہ شریف کی تعمیر کرنے لگے تو ان کا مال ختم ہو گیا تو انہوں نے خانہ کعبہ شریف کو تھوڑا سا بنایا یہ جو کمرہ سا بنایا اور باقی حصے میں چھوٹی سی دیوار بنا کے اس کو چھوڑ دیا اگرچہ وہ خانہ کعبہ شریف کا حصہ ہے اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اے عائشہ اگر مجھے تیری قوم کا خیال نہ ہوتا کہ یہ نئے نئے جہلیت سے پھرے ہیں تو میں حتیم کو بھی خانہ کعبے میں داخل کر دیتا لیکن فتنے کے ڈر سے نہیں کرتا اور وہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے رحمت ہوئی آج تک حتیم خانہ کعبے سے باہر ہے لیکن اس کے اندر نماز پڑھنا گویا خانہ کعبے کے اندر نماز پڑھنا ہے اور اسی کے اندر اوپر آپ دیکھیں گے پرنالہ بہت بڑا سا نظر آئے گا اسے مزاب رحمت کہتے ہیں یعنی خانہ کعبے کی چھت کا پانی حتیم کے اوپر گرتا ہے توہدیم میں کھڑے ہو کر نماز پڑی گویا کہ آپ نے خانہ کعبہ کے اندر پڑی اور آسانی سے پہنچ جاتا ہے اسی طریقے سے یہ جو دیوار ہے جس کے ایک کونے پہ حیدر اسفت اور دوسرے پہ رکنے عراقی ہے اسی میں رکنے عراقی کے پاس ہی تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر مقام ابراہیم ہے یلو کلر کی جالی اور اس کے اندر وہ پتھر جس پہ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے نشان اب بھی موجود ہیں اللہ تعالی کی طرف سے موجودہ طور جس پہ کھڑے ہو کر انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی جس کا ذکر قرآن میں مقامی ابراہیم سلح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنا مسلح بنا دو اسی طریقے سے یہ حضر اسبد اور رکن جمانی اس کے درمیان جو دیوار ہے اسے اس کہتے ہیں مستجا دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ستر انبیاء کا مسلح رہا ہے اس دیوار کے سامنے اگر نماز پڑھی جائے تو آپ کا روح بیت المقدس اور خانہ کعبہ دونوں کی طرف ہو جاتا ہے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی گجرت سے پہلے یہین پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے تاکہ دونوں قبلے کی, کی طرف منہ ہو جائے لیکن پھر بعد میں حکم نازل ہوا کہ آپ بیت المقدس کی بجائے آپ خانہ کعبہ شریف کی طرف جب آڈر ہوا ہے تو بتاق مقامی ابراہیم مسلح وہاں پر کھڑے ہوں تاکہ یہ بات کنفرم ہو جائے کہ آپ کیا تک کے لیے مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ شریف ہے حضرت اسپت اور اس کے خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے اس کے درمیان یہ تھوڑی سی جو جگہ ہے اسے کہتے ہیں ملتزم تو یہ سارے کے سارا خانہ کعبہ کے اعتبار سے تعارف ہو گیا اور یہ خانہ کعبہ کی جو بلڈنگ ہے تقریباً پچپن فٹ اونچی ہے بہت اونچی ہے پچپن فٹ اور اگر آپ باہر سے دیکھیں تو باہر کی جو سڑکیں ہیں وہ اس سے بھی اونچی ہیں کیونکہ خانہ کابا بیسیکلی ایک وادی ہے اس کی ساری طرف چٹیل پہاڑ ہے پتھروں کے یہ کوئی میدانی علاقہ نہیں بارہ کے قریب ٹنلس تو خانقابہ شریف کے ارد گرد مکے کے اندر کتنی تنلز ہیں جس کے اندر وہ راستے بنائے گئے ہیں تو یہ پوری ایک بادی تھی اسی لیے آپ اگر پرانی تصویر دیکھیں تو اس میں ملتا ہے کہ جب بھی بارش ہوتی تھی تو یہاں پر پانی کھڑا ہو جاتا تھا اب بارل چونکہ ایڈوانس دور ہے وہاں پر موٹر وغیرہ لگا کے پانی کو رموو کر لیا جاتا ہے وہاں پر آپ جمع نہیں ہوتے اسی طریقے سے بھائیوں آپ جب ہجر اسپت والے کارنر سے تھوڑا سا پیچھے ہٹتے ہیں تو وہاں پر سفا آ جاتا ہے اور سفا سے تقریبا 0.5 کلومیٹر دوسری طرف مروا ہے تو یہ اگر پاکستان کی طرف سے دیکھا جائے ایریل ویو تو یہ پی بنتی ہے پی, کا جو ہے پی جس میں یہ بیت الحرام کی مسجد اور یہ ساتھ 0.5 کلومیٹر کلو اور مروا ہے اسی طریقے سے مقام ابراہیم سے جب تھوڑا سا پیچھے آئے تو وہاں پر زمزم کے کولر لگے ہوئے ہیں یہاں پر جو وہاں سے زمزم پینا وہاں پر کھڑے ہو کر سنت ہے پہلے یہاں پر سیڑیاں بھی تھیں جب میں گیا تھا دو دو میں اس وقت تو سیڑیاں موجود تھیں نیچے تک کنویں تک جاتے تھے اب انہوں نے وہ کور کر دی ہے وہ متاب کو انہوں نے بڑا کرنے کے لیے تو یہ جو پورا ایریا جس میں ہم ثواب کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں متاپ ثواب کرنے کی جگہ اسی خانہ کعبہ کے گرد آپ نے اینٹی کلوک وائز ثواب کرنا ہوتا ہے اپنا بایاں کندھا خانہ کعبہ شریف کی طرف کر کے اور حضرت اصب سے شروع کرنا ہوتا ہے وہ آپ ڈیٹیل میں آپ کو تیس اسٹیپس میں عمرے کا طریقہ سٹیپ بائی بتا دیتا ہوں پھر ہمارا یہ آج کا لیکچر مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ باقی گفتگو ہم انشاءاللہ شاء تیسرا حصہ اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے سٹیپ نمبر ون سب سے پہلے وزو کریں وزو طباب کے لیے شرط ہے جیسا کہ نماز کے لیے صفا مربا کی صحیح کے لیے وزو شرط نہیں ہے لیکن طباب کے لیے شرط ہے اس کا بھی پروٹوکول ہے اگرچہ طباف کا پروٹوکال نماز والا نہیں اس کے دوران طواف کے دوران آپ آپس میں گفتگو بھی کر سکتے ہیں لیکن کچھ گفتگو نہیں ضروری بھی. نماز میں تو نہیں کر سکتے پہلے اجازت کی بات میں منصوب ہو گئی تھی نماز کے سلسلے میں تو جو پہلا طباف خانہ کعبہ شریف میں جا کے کیا جاتا ہے چھٹ یا عمرے کے لیے جاتے ہوئے اسے کہتے ہیں طواف قدوم یعنی قدم رکھتے ہی وہاں پر طواف کرنا طواف قدوم تو یہ پہلا اسٹیپ ہے کہ وزو کیا اور آپ حرم شریف کے اندر آئے اور تلبیہ آپ کی زبان پر جاری ہو لبئی کا لوم وال لا شریک لکا لبائک ان لا شریق ان بیک ام الحمد الحمد الکول ملک لا یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ حضر اسبد والے کارنر کی سیدھ میں پہنچ جائیں اور جیسے ہی حضرت اسبد کی سید میں پہنچے تو تلبیہ پڑھنا بند کر دیں حضر اسبد کہ بالکل اپوزٹ سامنے بلڈنگ کے اوپر سبز رنگ کی ٹیوب لائٹ لگی ہوگی اور زمین کے اوپر بھی پہلے کالر کلر کی انہوں نے وہ ٹیپ لگائی ہوئی تھی پتا چل جاتا تھا یہ حضرت اسود کی سیز میں لائن ہے جہاں سے آپ نے طباع شروع کرنا ہے وہاں پر پہنچتے ہی تلبیہ بند کر دینا سنت ہے سٹیپ نمبر تھری طباخ کرنے سے پہلے مرد اپنا دایا کندھا ننگا کر لیں گے یعنی اوپر والی جو چادر ہے اس کو دائیں کندھے کے نیچے سے گزار کر یوں کر لیں گے تو یہ کندھا ہو جائے گا ننگا اس کو عربی میں کہتے ہیں ابتبا الف باد الی ابتبا کرنا یا اردو میں اضتبا کرنا یہ مردوں نے کرنا ہے اور یہ صرف عمرے کے طباب کے لیے اور کسی طباب کے لیے صرف عمرے کے طباب کے لیے نماز بھی جب پڑھیں گے بعد میں تو یہ کندھا ڈھاپنا ہے کیونکہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کوئی شخص اس حال میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے پر کپڑا نہ ہو نماز نہیں ہوگی اور لوگ وہاں پر اسی طریقے سے افتباح کی حالت میں نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور صحیح بھی اسی طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کرنا ہے افتبا سٹیپ نمبر فور حجر عصمت کو بوسا دیں جو تقریباً امپاسبل ہے تو اس کا ایکسیپشن بھی موجود ہے کہ حجر اسمد کو ہاتھ لگا کر پریکٹیکلی ہاتھ کو چون لینا ہو بخاری اور مسلم میں موجود ہے آپ نے چھڑی لگا کر بھی چھڑی کو چما لیکن وہ ٹچ کرنے کی صورت میں اور تیسرا طریقہ جو اتان ہے کہ صرف دائیں ہاتھ سے یوں اس کو اشارہ کرنا ہے دور سے حضرت کو ایسے پھر نہیں کرنا کہ ایسے اشارہ کر کے چومنا تو تب ہے جب آپ ہاتھ لگا لیں جب آپ نے صرف اشارہ کرنا ہے تو پھر ایسے اشارہ کرنا ہے حضرت عصمت کو یہ اس کا اکویلنٹ ہو جائے گا اور اس عمل کو کہتے ہیں استلام کرنا حضر عصمد کو چومنا یا ہاتھ لگا کر ہاتھ کو چوننا یا دور سے اشارہ کرنا یہ تینوں صورتیں استلام کہلاتی ہیں سٹیپ نمبر فائیو ہر استلام کے ساتھ حضرت اسود کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر یا بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہنا اللہ اکبر سٹیپ نمبر سکس کعبہ کو اپنی بائیں جانب کر لیں اور اینٹی کلوک وائز چکر لگانا شروع کر دیں اور یہ ثباب کے چکر جو ساتھ ہیں ساتھ کے ساتھ چکر حتیم کے باہر باہر لگا دیں کیونکہ حتیم بھی خانہ کعبہ خریدتا ہے اور ظاہر ہے کہ وہاں پر وہ ویسے بھی انہوں نے شرتے کھڑے کیے ہوتے ہیں حتیم میں کوئی گھس نہیں سکتا ہے اس طریقے سے تھوڑا سا راستہ ہوتا ہے باہر سے ہی طباف ہو رہا ہوتا ہے اینٹی کلاک وائز چکر لگانا شروع کر دیں سٹیپ نمبر سیون پہلے تین چکروں میں مرد حضرات جو ہیں وہ اکڑ کر چلیں گے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے تھوڑا تیز اس عمل کو کہتے ہیں رمل کرنا اور بخاری اور مسلم میں موجود ہے سیدنا عمر کہتے ہیں کہ یہ رمل مشرقین عرب پر روک ڈالنے کے لیے کیا گیا تھا وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان مدینے سے آئے اور مدینہ بیماریوں کی جگہ ہے لہذا کمزور ہوئے ہوں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ تم نے اس طریقے سے یہ رمل کرنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ مسلمان طاقتور ہیں تو سعید عمر نے کہا اس کی اب ضرورت نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ دے دیا ہے لیکن ساتھ ہی کہا کہ میں اس سنت کو چھوڑنا پسند نہیں کرتا کیونکہ میرے محبوب نے کی تھی تو میں وہ کام کروں گا الحمد للہ تو پہلے تین چکر سات چکروں میں سے رمل کرنا ہے سٹیپ نمبر آٹھ جیسے ہی رکنے یمانی پر پہنچے تو ہاتھ سے اسے چھوئیں جو حضرت عصرت کے ساتھ ایڈجیسنٹ تھا رکنے راتی کے ڈائیگنل سامنے اس کو آپ نے ہاتھ لگانا سنت ہے اس کا استلام نہیں کرنا نہ بوسا دینا ہے اور اگر وہاں پہ آسانی سے ہاتھ لگ جاتا ہے وہاں مسئلہ نہیں ہوتا لیکن بعض لوگ وہاں بھی دور سے گزرتے ہیں اس کو بھی یوں اشارہ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی ایسی چیز ہے جو کہ ثابت نہیں ہے اشارہ صرف حضرت عصمت کو کرنا ہے ہاتھ لگ جائے تو ٹھیک ورنہ نہیں سٹیپ نمبر نائن رکن جمانی تھے حضرت عصب کے دوران وہ جو ٹریک آپ کا آئے گا چھوٹا سا مستجاب دیوار کے سامنے سے جو سترمبیا علیم السلام کا مسلح رہا ہے وہاں پر آپ نے دعا پڑھنی ہے ربنا آتینہ دنیا حسن اللہ حسنۃ اور حج کے کانٹیکس میں سورت البکرہ میں یہ دعا قرآن میں بھی آئی ہے حج کے کانٹیکس میں اور سو نبی دعود میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق اٹھارہ سو بانوے نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے بعض لوگوں نے اس کے آگے بھی ایڈ کر لیا ہے جنت یا عزیز و یا غفار یہ کہیں موجود نہیں ہے یہ اسی طریقے سے ہے واقع نا اذاب القبری واقع نا اذاب الحشری اپنی طرف سے چیزیں ایڈ کی ہوئی ہیں تو یہ بس اتنی دعا جو قرآن میں آئی کسی چکر کی بھائیوں کوئی دعا الگ سے ثابت نہیں ہے بغیر کے آپ کا جو دل چاہے ذکر کریں یہ جو چکروں کی دعائیں لکھی ہوئی ہیں یہ علماء نے اپنی طرف سے بنا بنا کے لکھی ہیں وہ مانتے ہیں کہ سنت نہیں ہے تو ہم اس کے بغان تو نہیں اور اگر چکر کے دوران شک پڑھ جائے کہ تین کیے یا چار تو کم کی طرف رجحان کریں کہ یار تین کیے زیادہ ہو جائیں گے تو مدلہ نہیں ہوگا کم ہوگا تو دبا مکمل نہیں ہوگا سات چکر مکمل نہیں ہوئے تو اور اگر اس دوران وضو ٹوٹ جائے تو جس چکر میں وضو ٹوٹا ہے وضو کر کے آ کے اس چکر کو چھوڑ دیں باقی اس سے پہلے جتنے ہوئے تھے ان کو شمار کر لیں اور اس چکر کو دوبارہ سے حضرت عصبت پہ آ کر استعلام کر کے بسم اللہ یو اللہ اوبر پڑھ کے وہاں سے شروع کریں پرانے دو یا تین ہو چکے ان کو شمار کر لیا جائے گا اور جو باقی رہ گئے ان کو پھر پورا کریں سنت سنکار کر سکتے ہیں لیکن وہاں پر کیا ہوتا ہے لوگ موبائل گونڈ سن رہے ہوتے ہیں اتنے موبائل بجتے ہیں طباع کرتے ہیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ لوگ اتنی دور سے یہ کام کرنے کے لیے ہیں کون سی اتنی ضروری بات ہے جو کرنی ہے بھی ضروری ہے موبائل اس دوران بھی بند نہیں کرتا اب چکروں کی تعداد کو آسانی سے یاد رکھنے کے لیے سنت اذکار اپنے اوپر خود کوئی ہی آپ کر لیں جو سنت سے ثابت ہے جیسے میں کیا کرتا تھا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کوئی تسبیح کاؤنٹر رکھنے کی ضرورت نہیں آپ بھول ہی نہیں سکتے سنت اذکار اگر ایک تصدیب سے یاد رکھیں تو وہ سات کے ساتھ سنت اذکار آئیں گے تو ہر چکر میں ایک ذکر کرتے جائیں آپ کو خود بخود یاد رہے گا کہ یہ پہلا چکر ہے یہ دوسرا ہے اور وہ کون سا جو بخاری اور مسلم میں اذکار موجود ہے تسبیح فاطمہ پہلے چکر میں آپ صرف پڑھیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, سبحان اللہ اور بڑی نے کیے جب وہ چکر حجی عصب سے پورا ہو پھر آپ شروع کر دیں الحمدللہ الحمدللہ الحمد للہ گئے تیسرے میں اللہ چوتھے میں لا الہ الا اللہ سبحان اللہ و و لا الہ الا اللہ و اللہ اقبت تو اس میں لا الہ الا اللہ اس میں پھر لا حول ولا اللہ بلّہ بھی آتا ہے یہ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحجر کے وقت کیے ذکر ہوتا تھا سبحان اللہ ولا اکبر و حول اللہ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چار کلمات بہت پسند ہیں سبحان اللہ, للہ لا اللہ, و اللہ و اکبر چوتھے میں لا اللہ پڑھ لیا ٹھیک ہے اسی طریقے سے پانچویں چکر میں لاہ لا اللہ چھٹے میں استفر اللہ پڑھ لیں استکر اللہ ربی گولی ساتویں چکر میں جلوس ہی پڑھ لیں اللہم صلی اللہ وصلی علیہ محمد وا محمد یا درودی ابراہیمی پڑھ لیں تو اس طرح آپ کو یاد رہے گا کہ چکر کون سا چل رہا ہے کبھی بھی نہیں بھولیں گے الحمدللہ للہ درجنوں تباب کیے ہیں یہ تو کبھی ایشو ہی نہیں آیا کہ جی چکر کون سا ہے اور لوگ شمارے رکھے ہوتے ہیں بار بار پھینک رہے ہوتے ہیں آپس میں ہوئے تینوں ہونے کے چار وہ ادھر جی حالانکہ اپنے اوپر اگر لازم کریں تو، توجہ کے ساتھ کریں تو کوئی نہیں ہوتا یہ ہے سٹیپ نمبر ٹین. ہر چکر کے اینڈ پہ کا طواف کا اسٹارٹ بھی حضرت عزبت کے استعلام سے ہوا اور ہر چکر کے اینڈ پہ بھی استعلام کرنا ہے سٹیپ نمبر گیارہ کل سات چکر لگانے ہیں تین میں مردوں نے رمل کرنا ہے اور باقی چار نارمل کرنے ہیں لیکن عورتوں نے رمل نہیں کرنا وہ مسند امام شافعی میں صحیح صنعت کے ساتھ انٹرنیشنل امریک کے مطابق پانچ سو تہتر نمبر اثر ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کا وہ فرماتے ہیں کہ عورتوں نے نہ تو رمل کرنا ہے طواف کے دوران دوڑنا ہے اور نہ ہی صحیح کرتے ہوئے دوڑنا ہے جہاں پر وہ ایک تھوڑا سا پورشن آتا ہے جہاں مردوں نے دوڑنا ہوتا ہے لہٰذا یہ عزیز سے ثابت ہے یہ بات تو دوڑنا نہیں ہے صرف مردوں نے دوڑنا ہے اچھا. اس کے بعد سٹیپ نمبر بارہ تو سات چکر ہوں گے اور آٹھ استلام بنے گے کیونکہ پہلے چکر کے شروع میں بھی آپ نے استعلام کیا تھا ہاتھ چکر کے بعد بھی کیا سات چکروں کے بعد کیے تو سات ہو گئے اور پہلے جے کر کے شروع میں بھی کیا تھا آٹھ اطلاع ہو گئے بارہ ہے کہ آپ پھر مقام ابراہیم کے پاس آئے حضر اسمل کے ساتھ ہی تھوڑا سا اس طرف اسی دیوار کے آگے مقام ابراہیم اس کی چیز میں آگے کھڑے ہو جائیں اور وہاں پر آئے پڑھے بت مقامی ابراہیم اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنی نماز کا مقام بنا لو یہ سنت ہے پڑھنا کو. وہاں پر آپ نے اس کی چیز میں دو نفل پڑ گئے یعنی سترا بنا کر پیچھے تک کہیں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے اور اس میں صحیح مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکت میں کل یا فرو اور دوسری میں کلب اللہ کا حق یہ دو سورجیں پڑی یہ مکرو وقت کے علاوہ کسی بھی وقت دو نفل پڑھے جا سکتے ہیں اور وہ مینلی تین مکرو وقت ہیں جو مسل نمبر تیس کے اندر میں نے ڈیٹیل سے بتائے ہیں ایک تو سورج نکلتے وقت تقریباً دس منٹ کا وقت اور سورج جب درمیان میں پہنچ جائے اس وقت دس سے بیس منٹ کا وقت اور غروب سے دس بیس منٹ پہلے یہ تین اوقات ہیں ان کے علاوہ جتنے بھی اوقات ہیں ان میں طبا کے نفل پڑے جا سکتے ہیں یہ طبا کے آپ نے نفل پڑے تو اب آپ کا طباف مکمل ہو گیا اس کے بعد جتنے طباف آپ نے عام کپڑوں میں بھی کرنے ہیں ان کا طریقہ یہی ہوگا لیکن اس میں تو ایران والا ابھی اس کا باقی حصہ وہ آگے باقی ہے تو سادہ کپڑوں میں جو طواف کریں گے اس میں مرد رمل نہیں کریں گے وہ عام حالت میں ہی طباف ہوگا رمل صرف احرام کی حالت میں ہے ایک بات مجھ سے سکپ ہو گئی میں یہاں پر بتا دیتا ہوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حاج اور عمرے کے دوران مسجد حرام کے اندر جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اس نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہیں اور خصوصاً یہ تماشا لگتا ہے مقام ابراہیم پہ جہاں پہ اتنے لوگ نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں تو لوگ ان کے آگے سے بے دھڑک گزر جاتے ہیں کہ کوئی گناہ نہیں ہے بھائیو واپ بھی اسی طریقے سے بلکہ اس سے بڑا گناہ ہے نمازی کے آگے سے گزرنا صحیح بخاری میں حدیث ہے اگر لوگ اس گناہ کو جان لیتے تو چالیس تک انتظار کرتے راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ آپ علیہ وسلم نے چالیس دن فرمایا یا چالیس سال فرمایا چالیس مہینے چالیس دن بھی یہ ہو تو بہت زیادہ ہے اگر گنا جان لیتے تو چالیس دن بھی انتظار کرتے لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزرتے اس کا بڑا آسان حل جو میں آپ کو تجویز کرتا ہوں زبانی تو سارے باتیں کرتے ہیں اس کا سمپل سولوشن یہ ہے کہ ظاہر ایک اکیلا تو کوئی حاج عمرے کے لیے نہیں جاتا یا بیوی صاحب ہوتی ہے یا دوست وغیرہ صاحب ہوتے ہیں تو ہم تو اتنا بھائی کرتے تھے کہ پہلے جو ہے وہ میں خود سوترا بن کے سامنے بیٹھ جاتا تھا اور بیوی کو کہتا تھا میرے پیچھے کھڑے ہو کر نہ پڑھ لو اب سترا ہے وہ آگے تو گزر گزرتا بھی رہے تو خیر ہے سترا ہوگا تو سوترا کم از کم جو ہے وہ ڈیڑھ فٹ ہونا چاہیے ایک ہاتھ کے برابر سے اس کے بعد جب وہ نفل پڑھ لیتی تھی وہ میرے سامنے آ کے بیٹھ جاتی تھی تو میں اس کے پیچھے دو نفل پڑھ لیتا تھا اس طریقے سے ہم خود اپنا سترا بنا لیتے تھے اگر اس طریقے سے اہتمام کیا جائے اور یہ میرا مشورہ سعودی حکومت تک بھی پہنچے وہاں پر لکھ کے لگا دیں کیونکہ جتنی وہاں یہ اتنا ایک تو میں نے بتایا نا کہ بے حیائی کے معاملے میں اور موبائل فون کے اعتبار سے اور یہ اتنا بڑا گناہ سب لوگ کرتے ہیں کوئی کسی کو نہیں سمجھاتا لوگ فخریاں نمازیوں کے آگے سے گزرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہاں تو کوئی گناہ نہیں ہے تو مجبوری ہے ایسا نہیں ایک صورت میں نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہیں جب جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہو اس میں صرف امام کے آگے ستھرا ہو تو وہ کافی ہے عام نمازی کے آگے سے گزر جائے گناہ گار نہیں ہوتا لیکن جب کچھ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑ رہا تو اب ہر بندے کے آگے اپنا سوترا الگ سے ہونا ضروری ہے تو یہ میں نے سترے والا مسئلہ بھی اس حوالے سے کلیئر کر دیا سٹیپ نمبر تھرٹین دو نوافل کے بعد مقام ابراہیم اس سیدھ میں بالکل پیچھے چلے جائیں وہاں پر زمزم کے کولر لگے ہیں ان سے آپ نے زمزم کبلا کھڑے ہو کر پینا ہے یہ سننا ہے سٹیپ نمبر فورٹین پھر دوبارہ آپ حضرت اسمد پہ آئیں گے اور پھر استعلام کریں گے یہ نوواں اختلاف ہوگا اس کے بعد آپ نے سفا کی طرف جانا ہے لیکن اس میں ایک اسٹیپ بعض لوگ کرتے ہیں وہ ہے ملتظم پر چمٹ کر دعا کرنا ملتزم کہتے ہیں حضرت ادبت اور دروازے کے درمیان جو تھوڑا سا ٹکڑا ہے اس پہ چمٹ کے دعا کی جاتی ہے ضعیف روایتیں اس میں ملتی ہیں ایک ہی مین اس کی سب سے مضبوط روایت جس کو بنیاد بنایا جاتا ہے لیکن وہ بھی پکی ضعیف ہے سنن بینشنل نمبر کے مطابق ایک ہزار آٹھ سو اور سن نبر ماجا میں دو ہے لیکن اس میں ایک سبا تابی ہیں راوی مصنع ابن الصبا المتبہ ایک سو انچاس ڈگری یہ ضعیف بلکہ متروک راوی تھے ایسے راوی کے جن سے حدیث لینا محدثین نے چھوڑ دی تھی اور یہ آخری وقت میں اختلاط کا شکار بھی ہو گئے تھے ان کا حافظہ بھی بگڑ گیا تھا لہٰذا شیخ البانی نے اس حدیث کو جو حسن کہا وہ انہوں نے فارمولہ لگایا ضعیف جمع ضعیف برابر ہے حسن اسی لیے شیخ زبیر علی ضعیص صاحب نے اسے ضعیف لکھا ہے اور انوار و میں ڈالا ہے کہ یہ ضعیف روایت ہے اور ویسے بھی بھائیوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا اسلوب ہی بتاتا ہے کہ ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروٹوکول کے ساتھ ایسا کام کیا ہے اور وہ ہے حضرت اسد اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسا دیا ہے بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق ایک ہزار پانچ ستانوے اور صحیح مسلم میں تین ہزار ستر کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت اسد کے پاس آئے اس کو بوسا دیتے ہوئے اشار فرمایا اے حضرت اسد ایک پتھر ہی تو ہے نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان اگر میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھتا کہ وہ تجھے چوم رہے تھے تو میں تجھے چومتا بھی نہ تو حضر عصبت کا اگر یہ اسٹیٹس ہے تو ملتظم اور ابن جمانی وہ کہاں پر کس لیول پہ آئیں گے تو حضر عصبت جو ہے اس کے ساتھ بعض لوگوں نے جوڑ دیا کہ سیدنا علی نے سیدنا عمر سے کہا کہ نہیں یہ نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے یہ روایت کہیں پر نہیں لکھی ہوئی بخاری اور مسلم کا میں نے نمبر بتا دیا خود کھول کے دیکھ لیں روایت کتنی ہے لیکن یہ بات درست ہے جامعہ ترمزی اور سنبی داود میں سن ابن ماجہ میں ترمزی میں 961 نمبر ابن ماجہ میں 2944 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت آمد والے دن حضر اسفد کو دو آنکھیں اور ایک زبان دے گا جس سے وہ بولے گا اور ان لوگوں کے حق میں گواہی دے گا جس نے ان اس کو چوما ہوگا وہ تو ہر نماز پڑھنے والی جگہ بھی گواہی دے گی ہم یہاں پر درتے قرآن سن رہے ہیں یہ جگہ بھی گواہی دے گی بہت سا ضرور دیں حضرت اسد کو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت اہم ترین پتھر ہے لیکن لیکن لیکن اب یہ کڑوی بات ہے بہت کڑوی بات کہ جو بے حیائی کا طوفان بدتمیزی حجر اسود کے پاس ہوتا ہے یقین کریں ولید البلا کی مردوں اور عورتوں کا اختلاط وہاں دیکھنے میں ملتا ہے عورتوں پہ مرد چڑھے ہوئے ہوتے ہیں مردوں پہ عورتیں چڑھی ہوئی ہوتی اتنا رقص ہزاروں لوگ جب ایک پتھر کو چمنے کے لیے آئیں گے تو کیا حالت ہوگی میرا تو جا کے سارے کا ساری وہاں پہ روحانیت جو ہے نا میں نے کہا یار خانہ کعبہ کے اندر اتنی بے رہیائی مچائی ہوئی ہے ایک مستحب کام کو پورا کرنے کے لیے جبکہ وہ اصطلام دور سے بھی ہو سکتا یہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے بڑی عجیب لگی ہیں ایک تو جن سے میرا دل کٹا ہوا ایک تو یہ والی چیز دوسرا ثباب کے دوران لوگ بھیگ جس سندھ کے رہنے والے لوگ ہیں تیسرا موبائل بچتے ہیں چوتھا نظروں کی حفاظت وہاں پر بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ عورتوں کے چہرے کھلے میں ظاہر ہے کہ میں نے بتا دیے وہ تو حکم ہے یہی ازمائش تھی تو جس کو یہاں پر بد نظری کی عادت ہے وہ وہاں جا کر بھی کوئی اس کا تو سوئچ آن نہیں ہو جائے گا کہ وہ بڑا نیک کا انتظار ہو جائے گا جڑے ایسے پہ وہ لاہور بھی پہرے جو ادھر برے ہیں لاہور جا کے بھی برے ہوں گے خانقابے میں برے ہوں گے اور پانچویں چیز ہر موقع پر صبر کا دامن یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی جامع ترمزی میں آٹھ سو ستر نمبر حدیث ہے اور مسلم امام احمد میں بھی صحیح صنعت کے ساتھ دو ہزار سات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا یاقوب یہ کالا پتھر حضر اسبد اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا یہ دودھ کی طرح سفید تھا لیکن لوگوں کے گناہوں کی نہوست کی وجہ سے اس کا رنگ کالا پڑ گیا اس لیے اب اسے حضرت اسود کہتے ہیں اسود عربی میں کہتے ہیں کالے رنگ اب یب کہتے ہیں سفید تو یہ سیاہ ہوا لوگوں کے گناہوں کے اثرات کی وجہ سے پتھر سیاح ہو گیا پتھر کا اثر لوگوں پہ نہیں پڑا یہ پوائنٹ ذرا نوٹ کرنا ہے اب اس سے نال کہ اگر جنت کا وہ یاقوت اس کا اثر لوگوں پہ نہیں پڑ رہا الٹا لوگوں سے وہ اثر لے رہا ہے تو یہ جو یاقوت مرجان اور زمرس لوگ یہ انگوٹیاں پہنتے اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کوئی ہمیں نفع پہنچ جائے گا تو وہ آپ خود سوچ جنت کا پتھر کسی کو نفا نقصان نہیں دے سکتا اور صحیح عمر کیسا عقیدہ عمت کو دیا کہ تو پتھر ہی ہے نا دفع دے سکتا ہے نہ نقصان اب سیدنا عمر کے سامنے اگر کوئی یہ انگوٹھیوں انگوٹیاں پہن کے آ جائے اور کہے کہ جی میں نے اس لیے پہنی ہوئی ہے تو پھر حضرت عمر کے جلال کا سامنا پھر اس کو کرنا پڑے گا کہ وہ تو حضرت حزمت کے اوپر اتنا بڑا بتوا لگا رہے ہیں تو یہ پتھر کی وہ جنت کا یاقوت اور یہ تو دنیا کا یاقوت سٹیپ نمبر پندرہ اور وہ ہے صحیح کا آغاز یعنی استعلام کر کے آپ سفا کی طرف آئے یعنی حضرت والے کونے میں پیچھے چلے جائیں وہاں پر پہاڑی سفا کی اور اس سے پوائنٹ فائیو کلو دور بالکل سوسی چیز میں ٹریپل اسٹوری بلڈنگ ایئر کنڈیشن بہترین کوئی پرابلم ہی نہیں جنا آپ صحیح کرنے میں پیسے کرنی تو بڑی مصیبت ہوتی تھی تو سفا سے مروا تک آپ نے صحیح کرنی ہے سفا پر پہنچے اور وہاں پر جا کے یہ آئے پڑنا سنت ہے بے شک صفا اور مروا اللہ کی نشانیوں میں تھے اور بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے مشرقین عرب صفا مروا کی صحیح کرتے تھے جب مسلمان ہو گئے وہ تو وہ اس کو مشرقین کی رسم سمجھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ عائد نازل کی کہ مشرقین کی ساری باتیں غلط نہیں ہیں یہی میں کہتا ہوں بھائیوں بریلو کی دیوبندیوں کی اہل حدیثوں کی شیعوں کی سب کی ساری باتیں غلط نہیں ہیں کچھ ٹھیک ہوئی ہیں تو مشرقین کی بھی ساری باتیں غلط نہیں تھیں اللہ تعالیٰ نے نہیں صفا اور مروا اللہ کی نشانیوں میں سے ہے یہ نہیں کہ وہ کر رہے ہیں تو تم نے نہیں کرنا جب سکھ داڑھی رکھتے ہیں تو مسلمان کے ہم نے داڑھی نہیں رکھنی کس طرح کی ضد نہیں تو یہ پھر آیات نازل نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر کہا اب دا بدا اللہ ربی میں بھی وہیں سے ابتدا کرتا ہوں اپنی صحیح کی جہاں سے اللہ نے شروع کی یعنی ان د صفا پہلے صفا ول مروا اور مروا تو میں صفا سے صحیح کا آغاز کرتا ہوں اسٹیپ نمبر سولہ سفا پہاڑی پر ابھی تک وہ پہاڑی چٹیل پہاڑ کی چھوٹی سی انہوں نے حصہ رکھا ہوا ہے اس پہ انہوں نے پاکسی وغیرہ لگا کے اس کو ایسا کر دیا کہ اس کے اوپر سے کوئی پتھر وغیرہ نہ توڑے کیونکہ یہاں سے لوگ جو جاتے ہیں وہ تو چھوٹی چھوٹی کینچیاں بھی جیب میں رکھی ہوتی ہیں گلافے کعبہ کاٹ رہے ہوتے ہیں جیب میں ڈالنے کے لیے اس کے اجیو غریب حرکتیں کرتے ہیں تو انہوں نے پتھروں کے اوپر موٹی کلر کی پاکسی ٹرانسپیرنٹ چڑھا دیے آپ ایل پی کی کوئی فارم ہے کہ اس کے اوپر سے کوئی پتھر نہیں تو وہ ابھی اس کے نشانات باقی ہیں وہاں پر کھڑے ہو کر قبلہ روخ ہو جائیں وہاں سے قبلہ روخ آپ کو خود بخود خود پتہ چلے گا کیونکہ سفا مرما میں بھی قبلے کے اعتبار سے لائنیں ماربل کے اندر ڈلی ہوئی ہیں آپ کہیں بھی کھڑے ہوں حرم شریف کی پوری مسجد میں آپ کو قبلہ نظر نہ بھی آئے تب بھی اس کی ڈائریکشن پتا چل جائے گی تو ہاتھ اٹھا کر دعا کی طرح ہاتھ اٹھا کر قبلہ روخ کلمات پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ تین دفعہ اللہ شریق اللہ لب الملک و لہ الحمد فدیث <قدیر> مشہور ہے اس کے علاوہ بھی یہ چیزیں ضروری نہیں لیکن یہ ذکر ضرور کریں اس کے علاوہ ملتا ہے جس یعنی نے اپنا وعدہ پورا کیا وہ نثر اور اس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کروائی وہ ہضم الحزاب اور اکیلا سب کے سب کافروں کے گروہ کو شکست سے اللہ اکیلے اللہ پھر دعائیں مانگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں لمبی دعائیں مانگی اور پھر یہ تین دفعہ یہ کام کرنا ہے پھر وہ اللہ اکبر اللہ اکبر تین دفعہ یہ سفا پہ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے مروا کی طرف چلنا شروع کر دینا ہے سٹیپ نمبر سیونٹین سفا سے چلتے ہوئے مروا تک آئیں پوائنٹ سیون فائیو کلومیٹر میٹر پوائنٹ فائیو کلو تقریباً بنتا ہے آدھا کلومیٹر میٹر تو مروا کی پہاڑی پر بھی جا کے یہی کام آپ نے کرنا ہے جو سفا پہ کیے ہیں البتہ اس دوران ایک دعا آتی ہے المصنف ابن, ابن شہبہ ابن عمر اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی تعالیٰ سے کہ وہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے سفا کی صحیح کے دوران رب اغفر وانت اے اللہ اکرمت فرما اور ہم پر رحم فرما بے شک تو عزت والا اور کرم والا ہے سٹیپ نمبر سفا کے قریب جب مروہ کی طرف جائیں گے تو سفا مروہ کا اگر سینٹر کر لیں اس کا بھی آگے سینٹر کریں تو سفا کے جو قریب والا حصہ بنتا ہے وہاں پر دو سبز سکون اور لائنیں بنی ہوئی ہوں گی وہاں پر پہلے ڈھلوان ہوتی تھی وہاں سے اماں حاجر رضی اللہ تعالیٰ علامہ نے بتایا حاضرہ لذیذ حاضر ہے وہاں سے دوڑ کر گزری تھی تو وہاں سے دوڑ کر گزرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے لیکن صرف مردوں نے گزرنا ہے وہ مست امام شافی میں صحیح صنعت کے ساتھ 573 نمبر اثر ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما کہتے ہیں کہ چاہے رمل کرنا ہو ثواب کے دوران دوڑنا ہو یا صحیح کے دوران دوڑنا ہو یہ صرف مردوں کے لیے خاص ہے عورتیں ایسا کام نہیں کریں گی تو وہاں سے دوڑ کر گزرنا ہے عورتیں نارمل چلیں گی سٹیپ نمبر نائنٹین سیکنڈ لاسٹ اسٹپ مربا پہنچ کر وہی دعائیں کریں جو کہ آپ نے سفا پر کی تھی. تو یہاں بھی سات چکر کاٹنے ہیں لیکن یہ سات چکر آدھے تھری 3.5 فائیو بنے گا یعنی سفا سے مروا گئے تو ایک چکر مروا سے واپس سفا ہے تو دو ہو گئے پھر اسی طریقے سے سفا سے مروا تین پھر مروا سے سفا چار اور اسی طریقے سے یعنی ون سائڈ کو ایک پورا چکر شمار کیا جائے گا تو وہ اگر آپ دائرے میں دیکھیں تو تھری پوائنٹ فائیو یعنی اس سے آدھے بنتے ہیں تو سات ٹریک بنے گا آخری بیس نمبر اسٹیپ یہ ہے کہ مروا پر پہنچ کر مرد حضرات جو ہیں وہ یا حلق کروائیں بخاری المسلم عزیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ دعا کر کی ان لوگوں کے لیے جو کہ حج اور عمرے میں حلق کرواتے ہیں یعنی ٹنڈ کروانا جسے ہم کہتے ہیں سر سے مکمل بال اس طرح سے رموو کر دینا اور ایک دفعہ دعا فرمائی ہے بال چھوٹے کرنے والوں کے لیے اس کو ہم کہتے ہیں اثر اس کو کہتے ہیں حلق اسے قصر تو قصر بھی کروا سکتے ہیں موٹی مشین بھی کروا سکتے ہیں افضل یہی ہے کہ حلق کروائے بال وہاں پہ مرد اپنے وہ اپنے سشن کے چکر میں جو ہے وہ تھوڑے سے بال سائڈ سے کاٹتے ہیں تو وہ احرام کی بابندیوں سے آزاد نہیں ہوتے اور ان پہ دم واجب ہو جائے گا وہ بال رموو کرنے ہیں چاہے چھوٹے کروائیں پورے سر کے بال چھوٹے کروانے یہ نہیں کہ تھوڑے حصے کے کروا دیے جسے کرنا کہتے ہیں وہ تو آپ سے نظیم الرمائے پورے کے پورے سر کے بال رمو کروانے ہیں چاہے چھوٹے کروائیں چاہے اس طرح کروائیں عورتوں کے لیے اس میں حکم ہے کہ ایک پور کے برابر یا دو پور کے برابر چٹیاں اپنی اس کے گر لپیٹ کے اس کے وہ کینچی سے بال کاٹ دیے ہیں باقی کاٹنے کی ضرورت نہیں اتنی ہی کافی ہے تو آپ جیسے مربع پر پہنچیں گے باہر اک جام کھڑے ہوئے ہوں گے اور باہر بہت ساری دکانیں پانچ ریال وہ رہتے ہیں عرصہ دراز کی ریٹ ہے اور اس کو حلق کروانے کے الحمدللہ اب آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں گے جیسے ہی بال کٹوائیں گے یا اس طرح بروا دیں گے اچھا بال کٹوائیں گے تو دس ریال لیتے ہیں اور اگر اس طرح فرمائیں تو پانچ ریال دیتے ہیں کیونکہ وہ آسان کام ہے تو اور افضل بھی ہوئی ہے اب یہ آپ کا مکمل ہو گیا عمرہ اب سکون سے کمرے میں جا کر چادریں کھولیں غسل کریں اور نارمل کپڑے پہن لیں تو آپ کا یہ مکمل عمرہ الحمدللہ ادا ہو گیا یہاں پر دو تین باتیں بیٹھ میں بتا دوں بعض لوگوں میں یہ عقیدہ ہے کہ جو عمرہ کر لیں اس پہ حج کرنا فرض ہو جاتا ہے یہ سو فیصد جھوٹ ہے فرض تو ہے ہی حج عمرہ تو ہے ہی نہیں اور حج اس پہ فرض ہے جس کی استطاعت ہے اب جس کی حج کی استطاعت نہیں وہ اگر صرف عمرہ کر لیتا ہے تو عمرہ کرے تفریح سواب ہے لیکن یہ نہیں کہ عمرہ کر لیا تو اب پھاٹ کے حج کرے گا نہیں بھائی عمرے کا ریٹ اس وقت پاکستانی رمضان کے علاوہ ستر اسی ہزار روپے ہے اور حج کا ریٹ تین لاکھ سے شروع ہوتا ہے اب جس کے پاس ستر اسی ہزار ہے وہ کیسے حج اس پہ فرض ہوگا جب تک اس کے پاس اتنی رقم نہ چھوڑ تو یہ بات غلط ہے دوسرا ایک سفر میں ایک ہی عمرہ ہو سکتا ہے اگر دوسرا عمرہ کرنا ہے تو واپس نکات تک جانا پڑے گا وہاں سے بانوے کلومیٹر دور بعض بہت مسجد عائشہ پر جسے تن جگہ ہے وہاں پر جا کر ایرام باندھ کے بار بار وہاں پر کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی وہ ٹینٹ بھی چھلوا لیتے ہیں اتنی دفعہ اسرا مرواتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں اور یہ جو کام کر رہے ہیں یہ کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں اہل سنت کے لوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث نہ اہل کوئی اس بات کو نہیں سمجھتا یہ سیدہ عائشہ کے ساتھ معاملہ یہ ہوا تھا بخاری اور مسلم میں ڈیٹیل ہے کہ وہ بھی حضور کے ساتھ حج کے لیے نکلیں اور صلی اللہ علیہ وسلم حج کران یا حج تمست کرنے کے لیے تو دونوں میں عمرہ ساتھ ہوتا ہے سیدہ عائشہ کو حید آ گیا تھا جو عورتوں کے ساتھ پرابلم ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ بس اب تم تو عمرہ تو نہیں کر سکتی باقی کام کرو یوم والے دن وہ ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان سے عمرہ کروایا حالانکہ حاجی میں تو عمرہ پہلے ہوتا ہے ان کا عمرہ بعد میں اس عمرے کا ایک کرایا اور ان کو وہاں سے ایران بانگنے کے لیے ساتھ بھیجا اگر یہ چیز ہوتی تو صحابہ کرام بھی بار بار عمرے کر رہے ہوتے کوئی دہی روایت بھی مل جائے اس کے اوپر کوئی نہیں ملتی یہ بہت بڑی غلطی بلکہ اس کو اگر بزرک بھی کہا جائے تو کوئی سخت الفاظ نہیں ہوگی افاقی جو ہے اس کو ویکا تک جانا ضروری ہے ہاں جو مکہ شریف کا پرماننٹ رہائشی ہے تو وہ تو اس کو بھی تنہیم یا مسجد عائدہ جانے کی ضرورت نہیں وہ اپنے گھر سے بھی جتنی دفعہ چاہے عمرے کا احرام باندھ سکتا ہے الحمدللہ اس بات کے اوپر اجماع ہے اور آخری بات بھائیو آج کل آسانی ہو گئی ہے عورتیں ایسی گولیاں استعمال کر سکتی ہیں جن سے ان کا حید رک جاتا ہے میڈیکلی الاؤ ہے سب اس پہ متفق ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں کچھ عرصے کے لیے عورتوں کے پیریڈ رک جاتے ہیں اگر وہ مانے حیض گولیاں استعمال کر لیں مارکیٹ سے مل جاتی ہیں سستے داموں اس کا بڑا فائدہ ہے حج اور عمرے کی روحانیت ڈسٹرب نہیں ہوتی ورنہ ظاہر ہے کہ میاں بیوی بی حج پر گئے ہوئے ہیں اور وہاں پر اس طرح کی پرابلم بن جائے تو اب بیوی بی جو ہے وہ آپ ہوٹل میں بیٹھی ہوئی ہے اور مرد وہاں پہ وہ ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہا ہے عجیب بدمگزی ہو جاتی ہے لہذا یہ تھوڑے سے دن ہے اگر کوئی عورت یہ استعمال کر لیتی ہے تو اس میں کچھ گناہ کا کام نہیں اور باقی گفتگو ہم انشاءاللہ شاء تیسرا حصہ اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راطق فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے و بحمدک الہ الا انتا کا و الیک وما اللہ الا